شیفان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم یا ایو حل ددینہ منول تھکول رعینہ مقولوں ضرن وسماؤ کا فری نا عذابن البقرہ صورت میں مقصد اور دعوے کے طور پر چار مسائل کا بیان ہے پہلا مسئلہ اللہ رب العزت کی توحید کا اثبات دوسرا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات اور تیسرا مقصدی دعویٰ الجہاد فی سبیل اللہ تعالی چوتھا الانفاق فی سبیل اللہ تعالی مضمون کے اعتبار سے صورت منقسم ہے چار حصوں میں پہلا حصہ پہلی سو آیتیں تھیں اس میں پہلا مقصدی دعوی ذکر ہوا جو کہ اللہ رب العزت کی توحید کا اس بات ہے تین ابواب پہ مشتمل تھا یہ پہلا حصہ پھر آیت نمبر ستانوے سے دوسرا حصہ شروع ہو گیا مضمون دوسرے حصے کا شروع ہو گیا یہ آیت نمبر ایک سو چھتر تک ہے یہ چار آیتیں ستانوے اٹھانوے اور ننانوے سو نمبر آیت اس میں جبرائیل علیہ سلاط و السلام کا ذکر جو کہ پہلے اور دوسرے دونوں حصوں کے ساتھ لگتا ہے ایک سو ستر ایک سو چھتر نمبر آیت تک یہ دوسرا حصہ اس میں دوسرا مقصدی دعویٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات ہے اور اس بات کے لیے منکرین رسالت کے نو شبہات کے جوابات ہیں پہلا شبہ آپ کے پاس وحی لانے والا جبریل ہے جس کے ساتھ ہماری دشمنی ہے ہمارے آبا پہ عذاب لے کے آیا تھا وہ تو عذاب لے کے آیا کرتا ہے تو اس کے پانچ جوابات ہوئے دوسرا اعتراض آپ سلیمان علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں حال یہ ہے کہ وہ تو جادوگر تھے مہا اللہ ساحر تھے مہاض اللہ تو اس کا جواب وما کفر سلیمان والن شیاتی نا کفرو المن سرا تیسرا اب جادو کو کفر کہتے ہیں حال یہ ہے کہ جادو تو دو فرشتے لے کے آئے تھے ہاروت اور ماروت بابل شہر میں تو اس کا جواب ہو گیا واما من المانی مناحدن وماون ضلع عالمال بھی بابل ہاروت و ماروت اب یہاں سے آیت نمبر ایک سو چار ایک سو چار نمبر آیت سور بقرا یا یوحلدینہ من اللہ تقوالہ ایک دن ایک یہودی آیا تھا نبی علیہ السلات وسلام کے درس میں تو اللہ کے نبی کے درس میں صحابہ جب کسی بات پہ نہ سمجھتے تھے تو کہہ دیا کرتے تھے راعینا ہماری رعایت کیجیے یعنی ہمیں اس مسئلے پہ اس بات پہ سمجھا دیجیے تو ایک دن یہودی آیا تھا اس نے بھی کہا راعینا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہو اس کی اس بات پہ اور سازش پہ سمجھ گئے اور اس یہودی کو کہا اگر آئندہ تو نے میرے نبی کو ایسی بات کہی تو میں تیرا سر قلم کر دوں گا تو وہ یہودی کہنے لگا کہ خود یہ الفاظ کہتے ہو راعینا کے اور مجھے منع کرتے ہو تو یہ آیت نازل ہوئی یا یوہلدینہ من اللہ تقول و راعینا قاضی ابو سعود حنفی نے بھی اور معالم التنزیل میں امام بغوی نے بھی ان دونوں نے عصایت کا پس منظر اور شان نزول یہ ذکر کیا ہے رائنہ سے منع کیوں کیا گیا اس لیے کہ یہ ایک مشتبہ لفظ ہے اس لفظ میں اشتبا ہے اور وہ اجتباع شرک اور بے ادبی کا ہے رائینہ کے مختلف معانی ہیں ایک معنی اس کا صحیح ہے رائینہ ہماری رعایت کیجئے ہمارا لحاظ کیجئے ہمیں سمجھا دیجئے یہ معنی تو درست ہے صحابہ اسی معنی کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا کرتے تھے دوسرا معنی راعینا میں مہوم بشرک ہے رائی نگہبان کو کہتے ہیں راعینا ہمارے نگہبان تو نگہبان تو ایک اللہ ہے پھر یہ لوگ سازشیں کیا کرتے تھے دیکھو جب ہم کسی اور کو نگہبان کہتے ہیں تو ہماری طرف شرک کی نسبت کی جاتی ہے اور جب خود ان کو نگہبان کہا جائے تو یہ اس پہ ناراض نہیں ہوتے منع نہیں کرتے تو یہ مانا راعینا کا نگہبان والا یہ مہم بشرک تھا اس میں شرک کا وہم تھا راعینا رعونت سے رعونت بے وقوفی کو کہتے ہیں اس میں بے ادبی والا مانا تھا ہم میں بے وقوف راعی چرواہے کو بھی کہتے ہیں بھیڑ بکریاں چرانے والے کو تو اس میں بھی بے ادبی کا معنی تھا راعینا ہمارے چرواہے ہماری بکریاں چرانے والے حقیقت تو یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے بکریاں چرائی تھیں لیکن یہ لوگ اسے مذمت کے رنگ میں پیش کیا کرتے تھے اس میں کوئی مذمت والی بات نہیں تھی لیکن یہ یہودی اسے استحضا ان ذکر کیا کرتے تھے اللہ نے مسلمانوں کو منع کر دیا ایسے الفاظ مشتبہ نہ استعمال کرو جس میں اللہ کے نبی کی بے ادبی کا خطرہ ہو یا جن الفاظ میں شرک کا وہم ہو الفاظ سریحیہ استعمال کر دیا کرو ان کی طرح یا الذین نامن او ایمان والو قرآن قریب میں یہ خطاب 88 بار آیا ہے 88 اور اس خطاب میں محبت کی ایک جھلک ہے اس خطاب کے بعد خیر خواہی کا پیغام ہوا کرتا ہے نقصان سے بچانے کا انتظام ہوتا ہے اے مجھے ماننے والو مجھ پہ ایمان لانے والو میرا دین میرا نبی ماننے والو میری کتاب ماننے والو میری توحید کو ماننے والو ایک اپنائیت سی ہے اس خطاب میں اور محبت کی عظیم جھلک ہے اس خطاب میں تو یہ خطاب قرآن نے 88 بار کیا ہے یا آمنو لاتقول رائنا او ایمان والو لاتقول رائنا مت کہو تم الفاظ مشتبہ رائنا نہ کہو وقول ان ضرنا وسما اور کہو انظرنا ہمیں دیکھیے ہمیں دیکھیے ہم نہیں سمجھے اس مسئلے پہ ہمیں سمجھا دیجیے وسماؤ اور سن لیجیے ہماری درخواست وس اللہ کی طرف سے امر ہے لا تقولو نہیں تھا تو و ماؤں سن لو اللہ کا حکم آج کے بعد الفاظ مشتبہ استعمال کرنا چھوڑ دو وس کا مفرول قرآن و سنت ہے سن لو قرآن و سنت کو تفسیر سعدی کہتے ہیں ولیل کافری نا آزاب العلیم اور کافروں کے لیے ہے آزاب دردناک اب تقز ہے مومنوں کو تحقظ مانا جگانا مایادینہ کفرومینا کتابی ولل مشرقین نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے اور نہ چاہتے ہیں مشرقین ایون ضلع علیہ کم خیرم ربی کم مسلم شریف میں کتاب الداب میں انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے فرماتے ہیں نادا رجل رجولن بال بقی یا بل قاسم جنت البقی میں ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو آواز دی یا بل قاسم فلطف علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ فقال علیہ وا دفلان نبی علیہ السلام نے اس شخص کی طرف دیکھا تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں تو آپ کو آواز نہیں دے رہا تھا میری مراد فلان تھا وہ فلان ابو القاسم تو نبی علیہ السلام نے فرما دیا تسمو بھی اسمی والا تک تکتنوبی تم لوگ میرا نام تو رکھ سکتے ہو لیکن میری کنیت اپنے اوپر نہیں رکھ سکتے علماء حدیث فرماتے ہیں محمد نام رکھنے کی اجازت دی اور ابل قاسم کنیت کی ممانعت کی کیوں کیونکہ محمد نام سے پوکار اور ندا کی ممانعت کی گئی تھی نبی علیہ السلام کو نبی علیہ السلام کو ندا کی ممانعت کی گئی تھی صحابہ یا محمد نہیں کہا کرتے تھے تو جب کوئی آواز دیتا یا محمد تو نبی علیہ السلام پہ شبہ نہیں آتا تھا کیونکہ صحابہ یا محمد نہیں کہا کرتے تھے اب یا اب القاسم کی سراہتاً ممانعت نہیں ہوئی تھی اس لیے کوئی یا اب القاسم کہتا تو نبی علیہ السلام پہ اشتبا آتا تھا اسی لیے کنیت سے منع کر دیا نام کے ندا پر اشتباہ واقع نہیں ہوتا اس کی اجازت ہے لیکن کنیت سے ندا کی سے اشتباہ واقع ہوتا تھا تو صحابہ یا محمد کیوں نہیں کہا کرتے تھے اس لیے کہ اللہ نے اس سے منع فرما دیا تھا اور اس میں بے ادبی کا خطرہ بھی تھا ادب نات چھوٹا اپنے بڑے کو نام لے کے نہیں آواز دیتا تو یا محمد میں بے ادبی کا خطرہ تھا اسی لیے یا محمد سے منع فرما دیا گیا یہ بھی رائنا ہے اور اگر یا محمد نیدا اور پوکار اس عقیدے کے ساتھ کی جائے کہ نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہیں اور ہماری آوازوں پکاروں کو غائبانہ سنتے ہیں تو یہ تو شرک کا عقیدہ ہے تو تقول راعنا میں یہ بھی داخل ہے یا محمد نہ کہا کرو قرآن میں دوسرے انبیاء کرام کے نام کے ساتھ ندا کا یا آیا ہے لیکن نبی علیہ السلام کے بارے میں یا محمد سارے قرآن میں کہیں نہیں یا نوح ہے یا داود ہے یا عیسیٰ ہے یا یونس ہے یا ابراہیم اور یا موسا اور یا ہارون تو قرآن میں ہے لیکن سارے قرآن میں یا محمد کہیں بھی نہیں یا محمد جب اللہ نے قرآن میں نہیں کہا تو تم کیسے بے ادبی کے ساتھ اس کلمے اور اس جملے کو استعمال کرتے ہو یادینہ لا تقولوا راعنا وقول انظرنا واسمعوا وسما کافری نازابن ما مایاد الذین کفروا من منا کتاب نہیں چاہتے کافر اہل کتاب میں سے اور نہ مشرقوں میں سے ایون ذلا علیہ من خیر مر ربی کہ نازل ہو جائے بیان ہو جائے تم پر کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے کافر اہل کتاب اور مشرقوں میں سے یہ نہیں چاہتے ایون ذلا یون کہ نازل ہو جائے یا بیان ہو جائے تم پر کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے خیر قرآن ہے سور بقرہ کی دو سو چھیاسی اور عمران کی ایک سو تین نمبر آیت میں کنتم تم خیر امتن کہا گیا کیوں قرآن بھی خیر ہے اور جس امت پہ قرآن نازل ہوا وہ امت بھی خیر ہے جس رات میں نازل ہوا وہ لہلت القدر بھی خیر ہے اللہ یختص رحمتی ہی معیشہ اور اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت سے جس کو چاہے و اللہ ہوختصب رحمتی ہی یہ جملہ تنویرن علامہ سبا ہے <هَي> تنویر کا یہ معنی کہ پہلے جتنے حکم ذکر ہو گئے اس جملے میں ان تمام احکام پہ روشنائی ڈالی جا رہی ہے روشنائی ڈالی جا رہی ہے واللہ یخ تصب رحمتی ہی جبریل پہ اعتراض نہ کرو اللہ خاص کرتا ہے اپنی مہربانی سے جسے چاہے و اللہ یخ تصب رحمتی ہی سلیمان علیہ السلام کو ساحر نہ کہو اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت سے جس کو چاہے اللہ نے سلیمان کو خاص کیا تھا اللہ یخ تصب رحمتی ہی ہاروت و ماروت پہ اعتراض نہ کرو اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت سے جس کو چاہے اللہ اختصب رحمتی ہی معیشہ تم نبی علیہ السلام کی بے ادبی نہ کرو اللہ خاص کرتا ہے اپنی مہربانی سے جسے چاہے جسے چاہے اللہ خاص کر دیتا ہے تو یہ تنویر روشنائی ڈالنا تھا پہلے سارے احکامات پہ وز الفضل العظیم اور اللہ ہے بڑے فضل والا اللہ دے داوند دا فضل لوئی لوئی فضل والا دے مان من آیت نن سہا مان ان, ان ما سخمن آیت نن سہا یہ پانچواں اعتراض تھا پانچواں اعتراض منکرین رسالت کا پانچواں اعتراض یہ کیسا پیغمبر ہے جو آج ایک حکم جاری کر دیتا ہے اور پھر دوبارہ کل کہتا ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے تو اگر یہ سچا پیغمبر ہوتا تو ایک ہی حکم دے دیتا اور اسی پہ پھر امت کو ترغیب عمل کی دیتا ساری زندگی تو اس کا جواب میں تو نسخہ کا قائل ہوں کوئی یہودی تو نہیں متبع ہوں مبتدی تو نہیں اتباع کرنے والا ہوں جب اللہ ایک حکم کرے تو میں اس حکم کی تشہیر اور تبلیغ کرتا ہوں جب اللہ ایک حکم کو منسوخ فرما دے تو میں اپنی امت کو اس سے منع کرتا ہوں نسخہ کسے کہتے ہیں تو قرآن کریم میں نسخہ کے مختلف معنی ہیں کبھی نسخہ کتابت کے معنی میں آتا ہے لکھنا جیسے سورہ یونس سور حج کی آیت میں نے اصول قرآن میں اس عنوان پہ باز کی تھی نسخہ بمانے کتابت سور حج میں وفی ختہ یا نسخہ بمانے ازالہ نسخہ لغت میں ازالے کو ہی کہتے ہیں لغت میں نسخہ لکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے سورہ جاسی آیت نمبر انتیس میں اور ازالے کے معنی میں سورہ حج آیت نمبر باون میں اور نسخہ معال اور غرض کے معنی میں بھی آتا ہے تبدیل کرنا نسخہ بمانے تبدیل سورہ ناہل آیت نمبر ایک سو اصطلاح میں نسا کہتے ہیں رف تعلق رف رفع تعلق الحکم, رفع تعلق الحکم الشرعی بدلیل شرعی بدلیل دلیل حکم شرعی کے تعلق کے رفا کو رفعہ کرنا دلیل شرعی کے ساتھ جیسے پہلے رائنا کہنا جائز تھا اب لا تقولو رائنا نہ, نہ جائز ہوا نہ کہا کرو رائنا سشیرا والا جی دم مچاندہ بش علماء کہتے ہیں کسی حکم کی انتہا بیان کرنے کو نسخہ کہتے ہیں بیان و انتہائی تعبودی بقراتہ اور بحکمل مصطفاد منہا اور بہما جمیان قاضی ابو سعود نے تفسیر ابی سعود میں لکھا اور بیزاوی نے بھی یہ لکھا ہے بیان و انتہائی تعبودی بقرا تحا اور بالحکمل مصطفادی منہا اور بیہی نسخہ کی مختلف اقسام ہیں ایک لفظی نسخہ دوسری قسم مانوی نسخہ اور تیسری قسم لفظی اور مانوی دونوں اعتبار سے نسخہ لفظی نسخہ کسے کہتے ہیں رفع اطلاوتی مع بقائل حکمی تلاوت منسوخ ہو جائے حکم باقی رہے اسے لفظی نسخہ کہتے ہیں الفاظ منسوخ ہیں جیسے سورہ نور کی آیت تھی اشیخہ اشیخ وشیخا تو ادا زنا فرجمو ہو من اللہ یہ آیت تلاوتاً منسوخ ہے حکمن باقی ہے محسن زنا کرنے والوں کے لیے سزائے رجم حکم ابھی بھی باقی ہے دوسری قسم نسخہ مانوی رفع الحکمی ما بقائے تلاوتی حکم اٹھانا بمائے بقائے تلاوت جیسے راعنا راعنا کہنا منع ہے لیکن تلاوت کرنا جائز ہے لاتقول راعنا اب تلاوتن راعنا لفظ جائز ہے لیکن حکم منسوخ اس کو لفظ کو کہا نہیں جائے گا ہاں تلاوت قرآن میں پڑھا جائے گا یہ لفظ اور تیسری قسم نسخہ کی تلاوتن اور حکمن دونوں اعتبار سے منخسوخ ہو رفع رف مع مالحکم جیسے سور طلاق کا بعض حصہ تلاوتن اور حکمن دونوں اعتبارات سے منسوخ ہے متقدمین علماء کے نزدیک قرآن کریم کی پانچ سو آیات منسوخ تھی مانن تفصیر جلالین وغیرہ متاخرین نے کوشش کی تو بیس آیات منسوخ باقی رہ گئی باقیوں کی تعویل ہو گئی چار سو اسی آیات جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ خان میں ان کی تعویل صحیحہ ذکر کرتے ہیں اور بیس آیات کو منسوخ کہتے ہیں پھر ان بیس میں سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پندرہ آیات کی تعویل ذکر کی اور پانچ منسوخ رہ گئی شاہ صاحب سے الفوظ الکبیر میں بابے دوم فصل دوم پھر ان پانچ کی بھی تعویل کی مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ نے اور ان کو بھی نسخہ سے بچا دیا تو نسخہ سے انکار تو نہیں لیکن اگر آیت نسخہ سے بچ جائے تو یہ بہتر ہے معرف القرآن میں مفتی شفیع صاحب نے بھی یہ فرمایا ہے شانور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بھی یہی لکھتے ہیں فیض الباری تیسری جل صفحہ دو سو چھیاسی کہ جی آیات قرآنی معمول بہا ہو جائیں اور نسخہ سے بچ جائیں یہ بہتر ہے شاہ صاحب لکھتے ہیں فیض الباری میں وحاد الدی کنت قد انََ قط سب قد انہ قطص تعندی بلستقرائے انہ مامن آیت اللہ وحیٰ محکمت فی بازل جزیاتی قرآن کی ہر آیت محکم ہے فی بازل جزیات شاہ صاحب کہتے تو آیت منسوخ ہونے سے بچ جائے اب ہم تو نسخہ کے قائلین ہیں لیکن آیات کی تعویلات صحیحہ کر کے ان کو نسخہ سے بچانے میں ہی بہتری ہے علماء اس کی تحقیق کرتے ہیں اس کا یہ معنی نہیں کہ ہم نسخہ کے قائل نہیں ایک نسخہ کلی ہے کہ آیت کا حکم بالکل منسوخ ہو جائے اور آیت کا معنی اور حکم کسی اعتبار سے بھی معمول بہا نہ رہے ایک نسخہ جزی ہے تو ہم جزی نسخہ کے قائل ہیں آیت بالکل منسوخ ہونا یہ علماء کے نزدی غیر مرضی ہے بلکہ آیت کا یہ جزی حکم باقی رہ جائے جیسے پہلے ایک مجاہد دس کافروں سے لڑتا تھا اور اس کا لڑنا واجب تھا اب منسوخ ہو گیا سورہ انفال میں اس کی تفصیل آئے گی تو ایک مجاہد دو کافروں سے خامخا لڑے گا ان سے پیٹ پھیر کے نہیں بھاگے گا ہر چی ایک بمقابلہ دس یہ حکم منسوخ ہے لیکن یہ نسخہ کلی نہیں ہے وجوب منسوخ ہو گیا استحباب تو اب بھی باقی ہے اگر ایک مجاہد دس کافروں سے لڑے تو ثواب تو ہے تب حکم منسوخ ہے یعنی حکم وجوبن منسوخ ہے استحباب باقی ہے نسخہ بمانے ازالہ جیسے نسخت شمس ضلع یا نسخ ری اثر القدم دھوپ نے سائے کو معزول کر دیا ہٹا دیا ختم کر دیا یا چادر کے چادر کی وجہ سے پاؤں کے آثار اور قدم کے آثار ختم ہو گئے اسے کہتے ہیں نسخہ ننسخ نن سخمینایتن ہمارے اساتذ کرام بس یہی تعریف عمدہ جانتے ہیں مانتے ہیں کہ نسخہ کسی حکم شرعی کا انتہا انتہائی وقت اور توقید کو بیان کرنے کو کہتے ہیں اب ایک ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو وہ دوائی دے گا جب دوائی دے گا تو تمہیں اس کا وقت بھی بتا دے گا کہ یہ گولیاں تم نے دس دن کھانی ہے دس دن کے بعد اس کی جگہ یہ دوائی کھانی اسی طرح جس حکم کی ضرورت ہوا کرتی تھی اللہ کی طرف سے وہ حکم نازل ہو جائے کرتا تھا قرآن تو ہے شفا تو جب اس کی ضرورت نہیں رہتی تھی تو پھر وہ حکم منسوخ ہو جائے کرتا تھا جیسے بیت المقدس کی طرف نماز سولہ یا سترہ مہینے پڑی گئی ہے اور پھر بعد میں اسے منسوخ کر دیا گیا ہے مان ان من آیتن اون ان سہا منسوخ نہیں کرتے ہم کوئی حکم او نن سہا یا تاخیر نہیں کرتے اس کے منسوخ کرنے میں نن سہا یا نسا سے ہے نہ بمانے تاخیر تاخیر نہیں کرتے ہم نسخہ سے یا نسان سے ہے نسان بمانے پورا ہٹانا کسی حکم کا تلا اور حکمن نسیان بمانے پورا ہٹانا یہاں بعض علماء نے کہا یہ لفظ استدرات استدرادن ہے استطرادن ہے استطراد تحسین کلام کے لیے آیا ہے لیکن یہ بہتر توجیح نہیں ہے یہ غیر مرضی توجیح ہے مرجو ہے ماں نن سخ منایت نن سخ منسوخ نہیں کرتے ہم ایک حکم شرعی کو ننسحا یا پیچھے نہیں کرتے اس حکم کو منسوخ ہونے سے سر توبہ آیت نمبر سینتیس میں نصاب بمانے تاخیر ہے یا ترک نہیں چھوڑتے ہم اس حکم کو منسوخ کرنے سے ناتی بھی خیر منہا تو لے آتے ہم بخیرن ای اے سارا منہا ابن جوزی زاد المسیر میں مانا کرتے ہیں لے آتے ہیں ہم آسان ہوکم منہا اس منسوخ شدہ حکم سے او مسلحہ اور اس کی طرح اجر میں عمل میں آسان اور اجر میں مسلحا نسخہ کے ساتھ نبی علیہ السلام سے تصرف کی نفی بھی ہو گئی اور نسخہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کا یہ جذبی ثابت ہو گیا کہ نبی معمور ہیں داعی ہیں مدعی نہیں عامر نہیں بلکہ اللہ کے عمر کے پابند ہیں نہ طبی اللہ مایو علیہ اللہ حکم کرے تو وہ بھی نبی علیہ السلام بھی اس حکم کی پرچار کرتے ہیں اللہ حکم کو منسوخ کر دے تو نبی علیہ السلام بھی معمور ہیں داعی ہیں اس حکم کے نسخہ کا بیان کر دیتے ہیں امام راضی اور امام سیوتی نے فرمایا ہے کہ آیت نسخہ سے بچ جائے تو یہ بہتر ہے الم تعالم ان اللہ اعلیٰ کل شعین قدیر آیا تو نہیں جانتا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے یہ علت ہے کہ قادر مطلق متصرف اللہ ہے اللہ کی مرضی حکم نافذ کرتا ہے یا حکم منسوخ کرتا ہے اللہ کی مرضی الم تعالم ان اللہ ال ملک سماواتی ولار دیے دوسری علت نسخہ کی آیا تو نہیں جانتا کہ بے شک اللہ اس اللہ کے اختیار میں ہے اختیارات آسمانوں اور زمینوں کے و مالک مندون اللہ علیوں مِن ولا نصیر اور نہیں ہے تمہارے نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست اور نہ کوئی امدادی ولی اس دوست کو کہتے ہیں جو فائدہ پہنچائے اور امدادی نصیر اس دوست کو کہتے ہیں جو کہ تکلیف سے بچائے یہاں امام کرتبی نے ابو البختری کی روایت سے علی رضی اللہ تعالیٰ ہو کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے دخل علی رضی اللہ تعالیٰ المسد رجل رجف الناسا علی رضی اللہ تعالیٰ ہو ایک مسجد میں گئے تو وہاں ایک شخص کھڑا تھا لوگوں کو ڈرا رہا تھا بیان کر رہا تھا فقالما ہزا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کیا ہے یہ کون ہے قالو رجولا تو صحابہ نے دوسرے ساتھیوں نے کہا ایک آدمی ہے جو لوگوں کو بیان کرتا ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیان کرنے والے سے پوچھا تعارف الناسخ من المنسوخی آئے تو ناصق اور منسوخ کو جانتا ہے قال اللہ تو اس آدمی نے کہا نہیں جی میں تو اس پہ نہیں سمجھتا اعلیٰ فخرج مس جیدی ناولا تز کرفی ہی نکل جاؤ ہماری مسجد سے اور اس میں بیان نہ کرو وہ پھر روایتن حلق تھا تو خود بھی ہلاک ہے جاہلو۔ اور لوگوں کو بھی ہلاک کر رہا ہے اپنی طرف سے بیان کر رہے ہو ناسخ صرف منسوخ تم نہیں پہچانتے ہو تریدونان تسلو رسول کم کماسول مسامن قبل یہ تعدیب ہے مومنوں کو عند سوال مومنوں کے لیے ادب ہے آئے تم ارادہ کرتے ہو کہ پوچھو سوال کرو اپنے رسول سے جس طرح کے سوال کیا گیا تھا موسال علیہ سلام سے اس سے پہلے علیہ سلام سے سوال کیا گیا تھا سورہ آراف آیت نمبر 138 کالو یا موس جنا ال کمالحم علیہ کہا تھا انہوں نے او موسا ہمارے لیے بھی ایک ایسا الہ ہونا چاہیے جیسا کہ ان لوگوں کا الہ ہے ایک راستے پہ گزر رہے تھے وہاں ایک قوم نے بت بنا کر ان کی پوجا شروع کی تھی تو اس بنی اسرائیل نے کہا ہمارے لیے بھی ایسا الہ ہونا چاہیے جیسے ان کا الہ ہے تو ام تسالو رسولکم کم کما سلم من ان قبلوں کا یہ معنی ہے نبی علیہ سلاۃ وسلام سے بعض صحابہ نے مطالبہ کیا تھا شجر ذات الانوات کا یہ ایک درخت تھا مشرقین اس کی عبادت کیا کرتے تھے تو آیا صحابہ نے یہ شرک کا مطالبہ کیسے کیا تھا جواب یہ ہے کہ یہ مطالبہ صحابہ نے نہیں کیا تھا منافقین نے کیا تھا جو صحابہ کے جامع میں آئے تھے صحابہ نے شرک کا مطالبہ نہیں کیا تھا یہ شجر ذات الوات کا مطالبہ منافقین ایجنسیوں والوں نے کیا تھا ایجنسیوں والے جو کہ چھپے منافقین تھے ظاہری مومنین کا جامع پہن کے صحابہ کے ساتھ شامل ہوئے تھے سوال دو قسم کا ہے ایک اعتراض کا سوال اور ایک استرشات کا سوال سوال اعتراض کا یہ ممنوع اور مضموم ہے اور استرشاد کا اپنے آپ کو سمجھانے کا اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سوال یہ ممدوح ہے اور یہ معمور بھی ہے اس کا امر کیا گیا ہے سورہ معاہدہ کی آیت نمبر ایک سو دو سورہ نحل کی آیت نمبر چوالیس اور سورہ انبیاء میں فصل ذکر ان کن تم تعالم ہاں سوال اعتراض والا سوال یہ نہیں کرنا چاہیے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ درس کر رہے تھے اور ایک آدمی نے پوچھا جی ایک سوال کرتا ہوں فرمایا بولو تو اس نے کہا حضرت سوال یہ ہے کہ آیا نبی علیہ تو السلام کی قلن سوہ مبارکہ ٹوپی مبارک یہ سفید تھی کہ کالی تھی تو قاضی صاحب نے کہا عموماً سفید ہوا کرتی تھی قاضی صاحب کے سر پہ کالی ٹوپی تھی تو یہ آدمی سائل مسکرانے لگا کہ نبی علیہ السلام عموماً سفید رنگ کی ٹوپی پہنا کرتے تھے آپ کے سر پہ کالی ٹوپی ہے تو مسکراتے ہوئے کہا دوسرا سوال کرنا چاہتا ہوں قاضی صاحب نے کہا بولو اس نے کہا حضرت اللہ کے رسول کی ٹوپی مبارک سر کے ساتھ لگی ہوئی تھی کہ اوپر اٹھی ہوئی تھی کرا کی طرح تو قاضی صاحب نے کہا سر کے ساتھ لگی تھی اتنی اونچی لمبی ٹوپی نہیں تھی عموماً تو یہ پھر مسکرانے لگا کیونکہ قاضی صاحب کے سر پہ کالی رنگ کی قراکل تھی تو قاضی صاحب تو سمجھ گئے اس سائل کے سوال پر کہ یہ مجھے ملزم کرنا چاہتا ہے تو قاضی صاحب نے فرمایا ان تس النی انتخل فلستا اہل ان عنی ان تسلحی فلسطہ الح اگر تو مجھ سے سوال اس لیے کر رہا ہے کہ تو میری اصلاح کرنا چاہتا ہے تو تو اس کا حل نہیں ہے تو شاگرد کی جگہ بیٹھا ہے میں استاز اور شیخ کی منصب پہ فائز ہوں تو میری اصلاح کیا کرے گا انتس ال فلن تم اللہ کا فرا اگر اس لیے مجھ سے پوچھ رہا ہے یہ سوال کر رہا ہے کہ تو مجھے لوگوں کے سامنے رسوا کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو قاضی صاحب نے اللہ کے نبی کے طریقے کا خلاف کیا ہوا ہے تو سن لو اے سائل فلن تموں ت اللہ کافرا تو نہیں مرے گا دنیا سے نہیں جائے گا مگر کفر کی حالت میں کیونکہ اللہ والوں کو شرمانے والا بیمان دنیا سے جایا کرتا ہے کم تری دونان تس ال رسول کم کماسول موسامن قبلو آئے تم ارادہ کرتے ہو کہ پوچھو اپنے رسول سے سوال کرو جیسے کہ سوال کیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے وہ میت بدل کفر بل ایمانی السَّبِيلِ اور جس کسی نے بدل دیا کفر کو ایمان کے بدلے کارے کفر کو کارے ایمان کے بدلے تو یقیناً یہ گمراہ ہو گیا سیدھی راہ سے اب یہ تحقظ مومنوں کو پھر ود کثیر منال کتاب تحقز مانا جگانا ود کثیر منال کتابی لو یار کمبادی مانی کم کفارا چاہتے ہیں بہت اہل کتاب میں سے کاش کے تم کو پھیر دیں واپس کر دیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر چاہتے ہیں حسد ام من فسین حسد کی وجہ سے ان کی طرف سے ممباد ما تبین الحم الحق اس کے بعد کے واضح ہو گیا ان کے لیے حق کی راہ تمہیں پھر بھی پھیرنا چاہتے ہیں اللہ کی کتاب سے اللہ کے دین سے ایمان سے اہل کتاب کی کوشش یہ ہے کہ تمہیں کافر کر دے لیکن تمہاری یہ کوشش نہیں ہوئی کہ تم کافر کو مسلمان کرو مسلمانوں کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے یہ اہلِ کتاب کیوں تمہیں واپس کرنا چاہتے ہیں تمہارے ایمانوں کے بعد کا کفار بنانا چاہتے ہیں ہا سادم فسم لو تمنایا ہے یا لو مسدریا ہے لو یردون کہ پھیر دیں موڑ دے تم کو تمہارے ایمانوں کے بعد کافر کر دیں یہ حسد کی وجہ سے حسد بہت بڑی بیماری ہے عربی کہتے ہیں مارائی تو ظالم ان اشبہ بے مظلوم میں نے کسی ظالم کو نہیں دیکھا کہ جو مظلوم کے ساتھ بہت مشابے ہو حاسد سے حاسد ہے ظالم لیکن مشابه بالمظلوم ہے کیوں جب اس نے اظہار حسد نہیں کیا ہوتا تو یہ اپنے آپ کو جلاتا ہے جب حسد کا اظہار کر دے تو پھر جہان کو جلاتا ہے حدیث میں بھی آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الحسد کل الحسناتی کماتا کل النار الحافا حسد سے نیکیاں سے جل جاتی ہیں جیسے کہ خوش لکڑیاں آگ سے جل جاتی ہیں اور راک بن جاتی ہیں یہ حاسد ظالم مشابہ بالمظلوم ہے کیوں کیونکہ یہ حزن لازم اور نفس دائم اور عقل حائم میں مبتلا ہوتا ہے ہمیشہ ناراضی رہتا ہے اس کا نفس ساری عمر گیلا اور شکوا ہی کرتا رہتا ہے اس کے عقل پہ پردے آئے ہوئے ہیں حاسد کبھی بھی راضی نہیں ہوتا جب تک محسود کو ختم نہ کر دے یہ راضی ہی نہیں ہوتا تو ہسادم من اندی انفسیم ہسادم من اندی انفسیم چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب میں سے کاش کے پھیر دے تم کو تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر حسد کی وجہ سے ان کے نفسوں کی طرف سے ممباد ما تبین لحم الحق اس کے بعد کے واضح ہو گیا ان کے لیے حق حق دین اسلام اور قرآن اور نبی علیہ السلام کی حقانیت فافو وصفحو یہاں سے آداب خمسہ کا بیان فافو آفواہ کرو ان سے دل سے ان کا وصف اور دل سے ان کی ان کو نکال دو افواہ کرو منہ پھیر دو ان سے وص اور دل سے ان کی محبت کو نکال لو حتیاتی تھی اللہ بھی امری ہی یہاں تک کہ آ جائے اللہ اپنے حکم کے ساتھ امری سے مراد اللہ کا حکم یعنی عذاب یا اللہ کا حکم جہاد کا کیونکہ اور یہ حکم جہاد کے حکم کے بعد یہ انتظار منسوخ ہو گیا ہت یا اللہ بھی امریحی فافو فہو تو پھیر دو ان سے فافو مخواڑ ددینا ددئنا وسفہ اور لری کا ددئی مینہ دزڑنا منہ پھیر دو ان سے اور دل سے ان کی محبت کو نکال دو یہاں تک کہ آ جائے اللہ اپنے امر کے ساتھ اپنے حکم کے ساتھ ان اللہ اعلیٰ کلی شہی ان قدیر بے شک اللہ ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا تو دو آداب ذکر ہو گئے ایک فافو مو پھیر دو ان سے وصف اور دل سے ان کی محبت اور دوستی کے جذبے کو نکال دو اب تیسرا حکم ادب واقیم مسلات اور نماز کی پابندی کرو چوتھا وا تص اور زکات دیا کرو وما تو قدیم من خیر انتجید اللہ یہ پانچواں ادب ہے اخلاص اصلاح نیت اور وہ جو تم بھیج دو پہلے اپنے نفسوں کے لیے وہ عمل تو قدیمولی انف کم جو تم پہلے آگے بھیج دو اپنے نفسوں کے لیے اپنے لیے من خیر ان کسی نیکی میں سے تجیدو عند اللہ تو پاؤ گے اس کے بدلے کو اللہ کے ہاں یعنی اللہ کے لیے نیکی کیا کرو اللہ اس کا بدلہ دے گا عند اللہ تجیدو ہوت انبی ماتامل بصیر بے شک اللہ ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا تسلی وقالو الت خلل جنت علام کا ندن او نسارا اور کہتے ہیں یہ ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں مگر وہ جو کہ یہودی ہو او نصارہ اور نصرانی کہتے ہیں وہ جائے گا جو نصرانی ہو یہود کہا کرتے تھے جنت میں یہود جائیں گے نصارہ کہا کرتے تھے جنت میں نصارہ جائیں گے یہ زجر ہے برخواہشات یہود آؤ تنوی تنوی کے لیے ہے تو اللہ نے فرمایا تل کا یہ ان کی آرزوئیں ہیں یہ ان کے باطل خیالات ہیں کل ہاتھوں برہا نہ کم کن تم یہ دوسرا جواب تو لے آؤ تم کہہ دیجیے ان کو لے آؤ تم اپنی دلیل برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جو مقدمات یقینیا سے مرکب ہو جو دلیل مقدمات یقینیا پہ بینا ہو اور مقدمات یقینیا سے مرکب ہو اس دلیل کو برہان کہا جاتا ہے تو کہہ دیجئے لے آؤ تم اپنی یقینی دلیل اگر ہو تم سچے بلا من اسلم وجہ لہ محسن بے شک جس نے تابع کر دیا اپنی ذات کو وجہ سے ذات اور اسلام میں اخلاص کی طرف اشارہ ہے بلا بے شک من اسلم وجہ ہو جس کسی نے تابع کر دیا اپنے آپ کو للہ ایک اللہ کے وہو محسن و حالیہ شرط کی جگہ پہ واقع ہے وہ محسن اور حال یہ ہے شرط یہ ہے کہ یہ ہو متبی سنت محسن کسے کہتے ہیں وہ محسن اے اتبافی سننا یہ اللہ کی بندگی میں سنت رسول کی اطاعت اور تابے داری کرے محسن تو یہاں علماء فرماتے ہیں وفی ہی دلیل ان, ان ال جنت احسل و بھی اتباع رسول ہوا جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہوگی مطلق احوا ہوا اور خواہشات سے حاصل نہیں ہوگی جیسے اہل کتاب خواہش کیا کرتے تھے لئیت خلل جنت اللہ منکانہ دنو نسارا تو جنت مطلق خواہشات سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ اتباع رسول سے حاصل ہوگی پھر حافظ ابن کثیر یہاں لکھتے ہیں اور یہ پہلا قول جو میں نے ذکر کیا یہ میرے شیخ کا قول تھا آپ یاد کر دیجیے شیخ القرآن والحدیث مولانا غلام حبیب علیہ الغفران فرمایا کرتے تھے وفی ہی دلیل انل جنتل بھی اتبا رسول اللہ بھی متلقلا ہوائی آیت میں دلیل ہے کہ جنت رسول کی اتباع سے حاصل ہوگی متلقلا ہوا اور خواہشات سے نہیں ملے گی حافظ اماد الدین ابو الفدا نے کثیر فرماتے ہیں لِلْعَمَلِ نل عامل المتقبلی شرطین يَكُونَ نصوابن خَالِصًا لِلَّهِ اللہ ولاخر يَكُونَ کل مُوَافِقًا فین نل لِلْعَمَلِ الْمُتَقَبَّلِ شرطئین عمل کی قبولیت کے لیے دو شرائط ہے ایک شرط یہ ہے کیا آئی اکون صوابن خال سن لہ کہ اَن يَكُونَ سوابًا عمل آئی اکونا صوابن یہ عمل ٹھیک ٹھاک ہو شریعت کے موافق ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو خالصن لاہ تعالی ول آخر اور عمل کی قبولیت کی دوسری شرط یہ ہے ثوابم موافقن لری آ کہ عمل ثوابم موافق لریہ ہو شریعت محمدی کے موافق ہو وہ محسن میں اشارہ اتبافی سننا محسن احسان کرنے والے کو کہتے ہیں تو آپ دیکھیں احسان کا کیا معنی ہے حدیث احسان مشکات کی پہلی حدیث ہے حدیث نیت کے بعد دوسری حدیث ہے نیت والی حدیث بھی عمر ابن الخطاب سے روایت ہے تو یہ دوسری حدیث بھی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جبریل انسانی صورت میں آئے تھے اور نبی علیہ السلام سے کچھ سوالات کیے تھے اللہ کے نبی نے جبرائیل کو اس کے سوالات کے جوابات دیے تھے ان سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا مل احسان اللہ کے نبی احسان کسے کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا انتابود اللہ کا نتراہو فلم تکن تراہو فین یار کا احسان اسے کہتے ہیں کہ تم اللہ کی بندگی کرو اس شان سے گویا کہ تجھے اللہ نظر آ رہا ہو اور اگر یہ کیفیت نہیں بنتی تو اتنی کیفیت تو لازمن بنا لو کہ فن نہ ہوئی یارا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے تم اس کو نظر آ رہے ہو آگے پھر میرے شیخ کی تقریر سنیے احسان کہتے ہیں معبود کی عبادت کرنا بطریق استشہاد بطریق مشاہدہ معبود کی عبادت کرنا بطریق مشاہدہ یا بطریق مراقبہ اعلیٰ درجہ مشاہدہ ہے کہ دوران عبادت عابد کو معبود کا مشاہدہ نصیب ہو جائے اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ عبادت کرنے والے کو عبادت کرتے وقت معبود کا دیدار نصیب ہو جائے اور دوران عبادت مراج المومن کی کیفیت بن جائے مومن اپنے اللہ کو دیکھ لے اور عبادت کرنے والا مومن اپنے اللہ سے راز اور نیاز بنا لے یہ اعلیٰ درجہ تھا تو اس کے بعد ادنا درجہ احسان کا یہ ہے کہ وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے مراقبہ تمہیں یہ کیفیت اور یہ یقین ضروری ہے تمہارے لیے فن ہوئی کا یہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور تو اس کو نظر رہا ہے اسے مراقبہ کہتے ہیں آج تو لوگوں نے مراقبہ سے اور کچھ کچھ بنا لیا تصوف کے نام پہ مراقبہ کسی لفظ کے معنی میں سوچنے کو کہتے ہیں کسی لفظ کے معنی میں سوچنا اسے مراقبہ کہا جاتا ہے تو بطریقے مشاہدہ معبود کی عبادت یہ احسان کا اعلیٰ درجہ ہے اور بطریق مراقبہ معبود کی عبادت یہ احسان کا ادنا درجہ ہے اور یہ دونوں درجات احسان کے اتباع سنت کے برکت سے حاصل ہوتے ہیں جو لوگ نبی علیہ السلام کی اتباع کریں گے شریعت اور سنت کی پاسداری کریں گے انہیں یہ ملے گا وہ ان دونوں درجات کو حاصل کرنے والے ہوں گے اور جن کو اتباع سنت کا شوق نہ ہو وہ نہ مشاہدہ کر سکتے ہیں معبود کی عبادت میں اور نہ معبود کی عبادت مراقبے کے طریقے سے کر سکتے ہیں اس کے لیے سنت کی اتباع ضروری ہے تو وہ ہوا محسنن میں علماء تفسیر نے یہی لکھا ہے کہ احسان اتباع سنت کا نام ہے اور اتباع سنت کی برکت ہے کہ معبود کی عبادت بطریق مشاہدہ اور بطریق مراقبہ ہوگی بلا من اسلام اسلم وجہ بے شک جس نے تابے کر دیا اپنے آپ کو اللہ کے وجہ سے مراد اپنی ذات اپنے آپ کو جس نے اپنی ذات اور اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیا اور اللہ کے قانون کا پابند کر دیا اس میں اخلاص کی طرف اشارہ ہے فین عامل تقبل شرطین آہ يَكُونَ کون خَالِصًا لِلَّهِ اللہ وی کون ثواب شری آ تو جس کسی نے تابع کر دیا اپنے آپ کو اللہ کے قانون کے وہو محسن و حال یہ ہے شرط یہ ہے کہ یہ ہوگا متبع سنت فلا ہوا عند اندا تو اس کے لیے اجر ہے اس کا اس کے رب کے ہاں ولا خوفن علیہم ولاحم یہ زنون اور نہ ڈر ہوگا ان پر آنے والے وقت کا اور نہ یہ غمگین ہوں گے گزرے ہوئے وقت پر ولایت کا درجہ ان کو مل جائے گا اخلاص اور اتباع سنت کی برکت سے وقالت اليہود ليست النصارا علی شیئن وقالت النصارا ليست اليہود علی شیئن وهم یتلون الكتاب كذلك قال الذین لا يعلمون مثل قدر حکم بینہم یوم القیامة فیما كانوا فیہی اختلفون اب یہاں یہود اور نسارا کا اختلاف بیان ہو رہا ہے اور زجر ہے ان کو قالت یہود کہتے ہیں یہود لئی ست ان سارا اعلی کے نہیں ہیں نصارہ کسی دین پر یہود نسارہ پہ کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں وقالت نصارہ لئی ستل یہود اعلی اور نصرانی کہتے ہیں یہود نہیں ہیں کسی دین پر نصرانی عیسائی یہود کو کافر کہتے ہیں اور یہود عیسائیوں کو کافر کہتے ہیں حال یہ ہے کہ ان کے اصولیت ایک تھے شریعت میں فروئی اختلاف تھا لیکن اصول تو دونوں کے ایک ہی تھے اس اتحاد فل اصول کی وجہ سے یہ ایمان کی بجائے ایک دوسرے پہ کفر کا فتویٰ لگا رہے تھے فروئی اختلافات کی بنا پر علماء نے یہاں تصریح کی ہے فرماتے ہیں علماء تفسیر تفصیر فروئی مسائل میں ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگانا یہودیت اور نسرانیت ہے قالت نسارا لیست ستل یہود شے یہ تو یہودیت اور نصرانیت ہے ایک دوسرے پہ کفر کا فتوی لگا رہے ہیں جیسے آج کل بھی یہ فتوے عام ہو چکے ہیں ارزان ہو چکے ہیں جس نے رف الیدین نہ کیا تو اس کی نماز نہیں ہوئی اور جس نے آمین بالجہر نہ پڑھ کیا تو اس کی نماز نہیں ہوئی مانا یہ کافر ہو گیا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی یہ کیا بات ہوئی بالکل انصاف کے تقاضوں کے منافی باتیں ہیں یہ یہ, یہ اختلاف تو فروئی اختلاف تھا اور نہ صرف اور مرجوح کا اختلاف تھا افضل اور مفضول کا اختلاف تھا دونوں طرف احادیث سے مبارکہ ہیں اتنی بات ہے کہ ایک راجے ہے دوسری مرجو ہے جواز میں تو کوئی اختلاف نہیں تھا انہوں نے اختلاف کو اتنا بڑھا دیا کہ ایک دوسرے پہ کفر کا فتوا لگا دیا انگریز کے دور میں ایک لڑائی ہوئی تھی ایک مسجد میں کسی نے جماعت میں آمین تیز،, تیز آواز سے پڑھ لی تو دوسرے لوگوں نے اسے پکڑ کے مارا ایک دفعہ ہماری مسجد میں بھی ایسا ہوا تھا لیکن وہ آمین بالجہر کرنے والا شرارت ہی تھا اس نے جہر سے بھی آگے کچھ اور طریقے سے آمین کہی تھی تو اس کا مطلب ہی یہی تھا کہ آ بیل مجھے مار کبھی کبھی شرارت کے لیے کرتے ہیں تو لڑائی ہو گئی انگریز کی عدالت میں کیس چلا جب جج اور قاضی انگریز جج نے فیصلہ سنایا تو دونوں کو سزا دی اور کہا اس دوران میں نے مسلمانوں کے نبی کے احادیث کا مطالعہ کیا تو مجھے آمین بالجہر بھی ملی آمین بسر بس بھی ملی احادیث میں لیکن آمین بشر کہیں نہیں ملی انہوں نے تو آمین بالشر کر دیے آمین کو شر بنا دیا بالجہر ہو کہ بسر بس ہو شر نہیں بنانا اسے جہاں ایک طریقہ رائج ہے اور صحیح ہے وہاں شر کے لیے دوسرے طریقوں کو لوگوں کے شکوک اور شبہات کے اضافے کے لیے کیوں ظاہر کیا کرتے ہو اور اخوت اسلامی کو کیوں پائے مال کرتے ہو ایک واقعہ کہیں احناف شوافے کے مہمان بن گئے تھے نماز کے وقت جب مسجد میں نماز پڑھنے کا وقت آیا تو شوافے نے اپنا مشورہ اور احناف نے اپنا مشورہ کیا اپنے درمیان شوافی نے کہا یہ احناف مہمان آئے ہیں یہ تو آمین تیز نہیں پڑھتے تو اگر ہم پڑھیں گے تو انہیں دکھ ہوگا اس لیے ہمارا مسلک تو آمین بل ہے لیکن ان کے لیے مہمانوں کی خاطر توازوں کے لیے ہم آمین بالجہر اس نماز میں نہیں کریں گے احناف نے کہا یہ ہمارے میزبان ہے ان کا طریقہ آمین بالجہر ہے ہمارا مسلک تو یہ ہے کہ ہم آخ آہستہ آمین پڑھتے ہیں لیکن اگر ہم نے آہستہ پڑھی تو ہمارے میزبانوں کی دل آزاری نہ ہو جائے اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم آمین بلجہر کریں گے اپنے مسلک کے خلاف اخوت اسلامی کے لیے اور شوافے نے کہا ہم اپنے مسلک کے خلاف اخوت اسلامی کے لیے آمین بسر پڑیں گے تو اس نماز میں شوافے نے اپنے مسلک کا خلاف کیا اور احناف نے اپنے مسلک کا خلاف کیا رواداری سے کہتے ہیں میں حنفی مسلک پہ مطمئن ہوں لیکن حرم میں جب بل آمین ہوتا ہے تو مجھے برا نہیں لگتا بہت اچھا لگتا ہے میرا مسلک میں مطمئن ہوں مدلل ہے اور دلائل میرے پاس الحمد للہ راجے اور افضل ہیں لیکن آمین بالجہر کو میں حرام نہیں سمجھتا انصاف کرنا چاہیے مسلکی کی اختلاف میں اخوت اسلامی کو نہیں بھلانا چاہیے اور اپنے نظریے کی آڑ میں رسول اللہ کی احادیث کی بےزتی اور بحرمتی بھی نہیں کرنی چاہیے اسی لیے عادل و انصاف کے لیے احادیث کے ساتھ رشتہ ضروری ہے وکالت اعلیٰ شین اور کہتے ہیں یہود نہیں ہے عیسائی کسی دین پر بھی وکالت نصارہ لئی ستی یہود عالا اور کہتے ہیں عیسائی نہیں ہے یہود کسی دین پر بھی وہم ہم یتلونل اور حال یہ ہے کہ یہ پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب تو ازراہ کتاب تو دونوں دین باطل ہیں کیونکہ عیسائی عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہیں اور یہودی عزیر کو ابن اللہ کہتے ہیں بلکہ یہ ابناء اللہ نہیں عباد اللہ تھے یا وہمیت لونل کتاب یہ پڑھتے ہیں کتاب تو کتاب بالاصول تو متفق تھی ان کی اتفاقی تھی فروع اختلاف تھا شریعت میں کدار کا قول اللہ ددین اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو نہ سمجھ تھے ان کی بات کی طرح یہ ناسمجھو کا کام ہے اور حضرت شیخ القرآن علیہ الغفران مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدو کے بارے میں ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ وہ فرمایا کرتے تھے مرغی میں دو روپئے اور دو آنے کانڈا آ جاتا ہے تو وہ سارے گھر کو سر پہ اٹھا دیتی ہے کڑکتا کھڑتا اور گھوڑی میں قیمت ہی ہوتا ہے لیکن کسی کو اس کا علم نہیں ہوتا جو علم والے ہوتے ہیں وہ اس فروئی اختلاف کی وجہ سے اخوت اسلامی کو پائےمال نہیں کرتے جو جحلا ہیں وہ چیلنج مناظرہ کی چیلنج ہے مناظرہ اور انتشار پیدا کرتے علماء کی تنقید کرتے ہیں اور لوگوں کو دین سے متنفر کرتے یہ جوہلا کا کام ہے ہر جگہ چیلنج اور چیلنج کبھی یہ جاہل مرکب جاہل مرکب میں مبتلا ہو جاتے ہیں ہوتا تو ظاہر ہے لیکن اپنے آپ کو مناظر اسلام کے کہتے ہیں کداری قا کا قال الدین لایا لمونہ مسل قولم اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو نہیں سمجھتے تھے لایا لمونہ جاہل تھے مسلح قولم ان کی بات کی طرح اللہ حکم بین یومل قیامت تو اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن فیما ماں فی ہی اختریفون اس میں کہ تھے یہ لوگ اس میں اختلاف کرنے والے زجر ومن ازلم ساجد اللہ اللَّهِ ایوس يُسْكَرَ ہسم ہو خرابی فِي ومن وَمَنْ اور کون ہے بڑا ظَالِم ازلم اس میں تفضیل کا سیغا ہے آپ انگلش میں اس کو سپر لیٹو ڈگری کہتے ہیں ومن ازلم امنام مَسَاجِدَ اللہ اور کون ہے بڑا ظالم اس سے جو منع کرتا ہے لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے ایوسکرفی ہسم ہوں کے بیان کیا جائے اس میں اللہ کا نام ایوس کرا منع کی علت یہ ہے کہ بیان کیا جاتا ہے فیہا اللہ کی اس مسجد میں اسم ہو اللہ کا نام یعنی اللہ کی توحید یا اللہ کی کتاب اسم ہو اے توحید ہو یا کتاب ہو یہ بدل اجتمال ہے مساجد سے یوں ہی تو منع نہیں کرتے کہ بس مسجد نہیں آؤ گے منع کرتے ہیں اس سے کہ مسجد میں اللہ کی کتاب کو بیان نہیں کرو گے اللہ کی توحید کو بیان نہیں کرو گے توحید سے نفرت ہے ان کی جیسے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر چھیالیس سورہ زمر آیت نمبر پینتالیس اور سورہ مومن آیت نمبر بارہ ان کی نفرت اللہ کے توحید کے مسئلے سے ہے صاف ہی اور کوشش کرتے ہیں اس مسجد کی خرابی میں مسجد کی خرابی کیا ہے ایک ظاہری خرابی ہے وہ حدم ہے مسجد کو گرانا قاضی ابی سعود نے یہ تفسیر لکھی ہے صاف ہی جیسے آج کل مساجد کو گرایا جا رہا ہے مدارس کو گرایا جا رہا ہے کفار کی سازش سے برق گرتی ہے تو بیچارے چارے مسلمانوں پہ یا صاف ہی مسجد کی خرابی میں کوشش کرتے ہیں نہیں قرآن کے دروس کو بند کرتے ہیں سور توبہ آیت نمبر ستارہ اٹھارہ حافظ ابن کثیر نے بھی آیت پہ لکھا ول سلم مراد و من عمارت ہا زرفہ و اکامت سورتہ فقت انما عمارت ہا بکر اللہ فیما فیحا و اقامت و شرعی فیحا و سے کے ابن کثیر اور قاضی بھی سعود دونوں لکھتے ہیں عمارت سے مراد مسجد کی تعمیر سے مراد اس کی ظاہری تعمیر نہیں اور اس کا حسن اور ڈول نہیں زینت اور جمال نہیں سورتن ظاہر اس کو کھڑا کرنا نہیں ہے فقط بلکہ ان نما بذکر بھی ذکر اللہ فیحا مسجد کی اصل عمارت مسجد میں اللہ کی کتاب کو بیان کرنا اللہ کے دین اور توحید کو بیان کرنا ہے کامت شر فیحا اور اللہ کے قانون کو اللہ کی گھر گھر میں جاری کرنا ہے وہ رف یہ ہامنت اور مسجدوں کو صاف کرنا ہے اور شرک شرک سے اور ہر دنس سے دنس میل کو کہتے ہیں ظاہری صفائی بھی کرنی ہے تو حقیقی صفائی بھی مسجد میں کرنی ہے کیا صفائی شرک سے اور ہر باطل ہر باطل کام سے ہر ناروا کام سے مسجد کو صاف کرنا ہے صافی ہی خراب لئی سلی عمارت انما بل بنا انمارت بھی ذکر اللہ علما فرماتے ہیں اور تفسیر کبیر میں امام راضی نے مسجد کے منافی اعمال ذکر کیے ہیں مسجد میں سوال کرنا مخلوق سے یہ بھی حرام ہے شامی نے لکھا ہے کہ جس نے مسجد میں مخلوق سے سوال کیا اور اس سائل کو کسی نے ایک روپیہ دیا تو یہ اس کا کفارہ باہر ستر روپئے ادا کرے گا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما ایک دن مسجد آئے تو کسی نے آواز کی جماعت تیار ہے نماز تیار ہے جماعت تیار ہے تو اس نے جواب دیا اوخروج میں مسجدینا نکل جاؤ ہماری مسجد سے کیونکہ تم بےدتی ہو عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے لیا صلاحہ ان ان امام بخاری نے تاریخی کبیر میں چوتھی جل سفت ترپن پہ یہ روایت ذکر کی ہے کہ عمر فرمایا کرتے تھے اگر مجھے کوئی یہ کہہ دے کہ مسجد کے شہن میں آگ لگی ہے تو پسند ہے مجھے اس بات سے کہ کوئی مجھے یہ کہہ دے کہ مسجد میں بدعات ہو رہی ہیں اور اس بدعات کو منع کرنے والا کوئی نہیں اصل عبارت اصل عمارت مسجد کی آبادی مسجد کی اللہ کے قانون کا اجرا ہے ہونا وے مسجد میں اللہ کے قانون کو جاری کرنا اور اللہ کے قانون کا اجرا کرنا یہ مسجد کی تعمیر ہے مسجد کی تعمیر ہے کہ اللہ کے دین اور احکام اور قانون کا اجرا مسجد میں ہو اس مسجد میں بدعات رسومات اور رواجات یہ مسجد کی خرابی ہے ابو موسا شاری رضی اللہ تعالیٰ آئے تھے کوفے میں نماز کے لیے مسجد گئے تو نماز کے بعد لوگ با با آواز با جماعت درو شریف پڑھنے لگے تو ابو اموسا شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے اور عبداللہ اللہ ابن سے کہا میں نے سنا تھا کہ آپ نے کوفہ میں محمد الرسول اللہ کا دین پھیلایا ہے حال یہ ہے کہ آپ کی مسجد میں تو میں نے محمد الرسول اللہ کے طریقے کے خلاف دیکھا ہے ابن مسود نے کہا کیا دیکھا کہا دیکھو لوگ نماز کے بعد با آواز بلند با جماعت درو شریف پڑھ رہے تھے تو ابن مسود نے گھر میں جواب بھیجا اور کہا کہ میرا چگہ اور لے آؤ پہن کے نماز کے وقت مسجد کے گیٹ میں کھڑے ہو گئے اور ان لوگوں سے نماز با جماعت نہیں پڑی جب ان لوگوں نے نماز پڑھ لی اور با آوازیں بولن درو شریف کا ذکر کرنے لگے تو ابن مسعود نے اپنی جھولی پتھروں سے بھری تھی ایک ایک پتھر لے کے ان مبتدین کو مار رہے تھے اور مسجد سے نکال رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے من عنی فقد عارفی ومن لم یارفنی فانہ ابنوم آب دن جو مجھے جانتا ہے تو جانتے ہو کہ میں کون ہوں میں محمد الرسول اللہ کے تکیے اور چپل کا خادم ہوں صاحب الوسادتی و ہوں اور جو مجھے نہیں جانتے تو جان لو انا ابن عبدن میں آب میں عبد اللہ ابن مسعود ہوں پھر فرمایا ہادی سیاب لن تبلا یہ کپڑے جو ہم نے نبی علیہ تو السلام سلام کی معیت میں پہنے تھے ابھی تک پرانے نہیں ہوئے پھٹے نہیں اور وہ برتن جس میں ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ اکٹھے کھانا کھایا تھا وہ ابھی تک ٹوٹے نہیں مانا اللہ کے نبی کی وفات کا اتنا زمانہ تو ابھی نہیں گزرا وہ قد جیت کم اور تم نے ایک کالی بیدات گھڑ لی ماوراکم الا مبتدی میں نہیں دیکھتا تمہیں مگر بےدتی تم تو بیدات کر رہے ہو مسجد سے نکل جاؤ امام شافی رحمتہ اللہ علیہ کا قول امام شاتی بھی نے الحتسام صفح بہاسی میں ذکر کیا آنابی ادریس الخولانی کاللی اناف مسجد لا لاسطی لاستی لا اب سل خولانی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے میں دیکھ لوں کہ مسجد میں آگ لگی ہے اور میں اس کو بجھانے کی طاقت نہیں رکھتا تو یہ بات مجھے محبوب ہے اس بات سے کہ میں مسجد میں بدعات دیکھ لوں لا تھی تگی رہا کہ اس بدعات کو بدلنے میں میری طاقت نہ ہو مسجد جل جائے گی تو پھر بن جائے گی لیکن اگر مسجد بدعات کا مرکز بن گئی اور کوئی بدعات کی رد کرنے والا نہ ہو تو کیا کریں گے امام زہابی نے دوسری جلد صفحہ دو سو چھ تسکرت الحفاظ میں لکھا ہے کہ امام مالک رہے اللہ پچیس سال اپنے محلے کی مسجد میں نہیں گئے مخافت عین البدع اس ڈر سے کہ وہاں بدعات ہوتی تھی اور بدعات دیکھنا لے بدعات اور بیدتی کو دیکھنا لے امام مالک تو من ازلم کون ہے بڑا ظالم اس سے جو کہ منع کرتا ہے لوگوں کو مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے ان اس وجہ سے یسکر فی رفیع ہو اے ہوئی اس کا رفیح کتاب ہو یا فیح توحید ہو کہ بیان کی جائے اس مسجد میں اللہ کی کتاب یا اللہ کی توحید کا مسئلہ صافی خرابی اور کوشش کرتا ہے مسجد کی خرابی میں مسجد کو بگاڑنے میں یہ عظلم ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا یہ ظالموں میں سے سب سے بڑا ظالم ہے اظلم تو ایک ہوگا نا ایک قسم کا ہوگا قرآن نے مختلف لوگوں کو ازلم کہا ہے سیغے اس میں تفضیل کے ساتھ یہاں مانے عن, عن المساجد کو اظلم کہا اسی صورت بقرہ کی آیت نمبر 140 میں کاتم شہادت کو اظلم کہا من ازلم ممن قتم شہادت ہو من اللہ 140 نمبر آیت میں من ازلم ممن قطم شہادتن عند ہو من اللہ جو گواہی چھپائے تو وہ ازلم ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے سورہ کہاف کی آیت نمبر ستاون میں مورز عانل آیات کو عظلم کہا اللہ کی آیتوں سے منہ پھیرنے والے کو ازلم کہا سورہ زمر کی آیت نمبر بتیس میں کازب اللہ اور مکذب بالصدق کو ازلم کہا جو اللہ پہ جھوٹ بنائے اور اللہ کی سچ بات کو جھوٹ کہے وہ بڑا ظالم ہے سورہ زمر آیت نمبر بتیس سوریہراف کی آیت نمبر سینتیس میں فرمایا مفتری علی اللہ اظلم ہے تو ازلم اس میں تفضیل کے سیرے پہ تو ایک ہوگا اب مسجدوں سے منع کرنے والے کو بھی اظلم کا شہادت کو چھپانے والے کو بھی ازلم کہا اللہ کی آیتوں سے منہ پھیرنے والے کو بھی اظلم کا اللہ پہ جھوٹ بنانے والا اور اللہ کے سچ کو جھوٹ کہنے والا بھی اظلم ہے اور علی اللہ تقول اللہ کرنے والا بھی عظلم ہے تو سب کو ازلم کا اصل میں اس میں تفضیل بے اعتبار جنس یہاں مراد نہیں بلکہ بے اعتبار نوعا مراد ہے منع کرنے والوں کی نوعا میں سب سے بڑا ظالم مسجدوں سے منع کرنے والا ہے کوئی لوگوں کو گھروں سے منع کرتے ہیں دکان سے منع کرتے ہیں دوسرے مکان سے منع کرتے ہیں ایک مسجد سے منع کرنے والا ہے یہ سب سے بڑا ظالم ہے ان مانعین میں چھپانے والوں میں سے سب سے بڑا ظالم شہادت کو چھپانے والا ہے کوئی ایک بات کوئی دوسری بات چھپاتا ہے لیکن جو حق گواہی ہے اس کو چھپانے والا چھپانے والوں میں سے سب سے بڑا ظالم ہے منہ پھیرنے والوں میں بہت سے لوگ ہیں کوئی کس بات سے منہ پھیرتا ہے کوئی کس بات سے منہ پھیرتا ہے لیکن منہ پھیرنے والوں میں مورز آن آیات اللہ اللہ کی آیتوں سے منہ پھیرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے اسی طرح جھوٹ بولنے والا کوئی کسی پہ کوئی کسی پہ جھوٹ باندھتا ہے سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اور اللہ کے سچ کو جھوٹ کی نسبت کرے تقول علی اللہ کرے یہ سب سے بڑا ظالم ہے مفتری علی اللہ تو یہ ازلم سی اس میں تفضیل بے اتبار نو آہ بے اعتبار جنس نہیں ہے امن ازلم منا مساجد اللہ کون ہے بڑا ظالم اس سے جو کہ منع کرتا ہے لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے آئیں اس کا رفیع ہو کہ بیان کی جائے اس میں اللہ کی توحید یا اللہ کی کتاب و صافی ہا فی اور کوشش کرتا ہے مسجد کو خراب کرنے کی مسجد کو ویران کرنے کی الائی کا ماکان لہم ایت خلوہ اللہ خائفین ان قط و امام ماوردی نے کہا ان آمن فی کلی مشرقین من کلی مسجد آیت عام ہے ہر مشرق کے بارے میں ہر مسجد سے مشرکوں کو منع کیا جائے گا الائی کا نہ لہم یہ لوگ نہیں ہیں مناسب ان کے لیے کہ داخل ہو جائیں مسجدوں کو اللہ خائفین مگر ڈرتے ہوئے تو آیت عام ہے ہر مشرک کو منع کیا جائے گا مسجد سے ان نمل مشرقوں جسن مشرق نجس ہیں فلا اقرب المسجد الحرام بعد عام ہادہ مسجد حرام میں ان نجسوں کو نہ چھوڑا جائے یہ آیت یا زجر ہے مانعین کے لیے اور یا ترغیب ہے مومنین کے لیے اگر زجر ہو مانعین کے لیے تو مطلب یہ لوگوں کو مسجدوں سے کیوں منع کرتے ہو مسجدوں میں تو تمہارے لیے جانا نہیں چاہیے اللہ خائفین مانین کے لیے زجر تم لوگوں کو موحدین کو توحید کے بیان سے کتاب اور قرآن کے بیان سے منع کرتے ہو یہ مسجدیں تو تمہارے لیے لائق نہیں تم ان کے لائق نہیں یا ترغیب ہے مومنوں کو مومنوں جماعت بناؤ تنظیم بناؤ قوت بناؤ عید لهم مستتا تم قوت ہی خیل ترحبو نبی ادو اللہ و ادو اتنی طاقت اور اتنا روب بنا لو کہ تمہاری طاقت اور تمہارے روب کی وجہ سے جب یہ لوگ مسجد کی طرف دیکھیں اور مسجد آنے کا ارادہ رکھیں تو اللہ خائی ڈرتے ہوئے آئیں مسجد میں بدماشیاں نہ کریں اپنی جارہ داری نہ بنائیں چاہیے مساجد کے آئے ماں کو کہ مقتدیوں پر کم از کم اتنا روب تو بنائیں نا لیکن نوکر کرو مالک پہ کیا بنے گا الائی کما کا نلحمت خلوہ یہ لوگ نہیں ہیں مناسب ان کے لیے کہ داخل ہو یہ مسجدوں میں اللہ خائفین مگر ڈرتے ہوئے لہم فی دنیا خزین ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے ولہم فی فل عذاب آزاب اور ان کے لیے آخرت میں ہے عذاب بڑا وللہ المشرق ہلم شریکو الما غریبو فسم نمات اللہ اور اللہ کے اختیار میں ہے مشرق اور مغرب اگر مسجد میں تمہیں نہیں چھوڑا جاتا اللہ کی کتاب کے بیان کے لیے اللہ کی توحید کے بیان کے لیے تو کہیں اور جا کے کتاب کا درس کیا کرو توحید کا مسئلہ بیان کیا کرو ملک خدا تنگ تنگنیس پائے گدا لنگنیس اللہ کی زمین تو تنگ نہیں ہے اور فقیر کے پاؤں تو لنگڑے نہیں ہیں اور جا کے اللہ کی توحید کو بیان کرو للہ المشرق والمغرب اب مشرق اور مغرب کو بیان کیا گیا اور شمال و جنوب کو اس میں داخل کر دیا گیا قیاسا اللہ کے اختیار میں ہے مشرق اور مغرب یعنی ہر طرف اللہ کا اختیار ہے فَأِنَمَا تُوَلُو فسم نمات اللہ جس طرف بھی تم منہ پھیرو گے تو اس طرف پاؤ گے اللہ کی رضا کو وجہ اللہ قبلت اللہ ابن کثیر کہتے ہیں اس طرف اللہ کا قبلہ ہوگا یعنی اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ تمہیں راہ تمہیں دکھائی دے گی فع نما تو اللہ فسم وجھ اللہ فسم قبلت اللہ جس طرف بھی تم منہ پھیر دو اس طرف قبلہ ہے اللہ کا ان اللہ واسن علیم بے شک اللہ فراخ قدرت والا ہے علیم جاننے والا ہے علیم تیرے اخلاص کو جاننے والا ہے اور اس اخلاص کی وجہ سے تجھ پہ فراخی لانے والا ہے واسع بھی ہے وکال تخ اللہ ودن بل بلہ ما سماواتی السماوات والارض یہ چھٹا اعتراض ہے چھٹا اعتراض اللہ کے نائبوں کو نہیں مانتا کیسا پیغمبر ہے جو اللہ کے چہیتوں کو نہیں مانتا تو اس کے پانچ جوابات ہو رہے ہیں پانچ جوابات وکالت خز اللہ والدہ اور کہتے ہیں یہ پکڑا ہے اللہ نے نائب کو ایک تولید الولد ہے جو شوہر بیوی کے ملاب سے بیٹا پیدا ہوتا ہے ایک اتخاذ الولد ہے کسی اور کا پیدا ہوا بچہ اس کو اپنا بیٹا کہنا اتخاذ الولد کسی کو چہیتا بنانا متبننا پرائے بیٹے کو بیٹا کہنا چاہت کی وجہ سے محبت اور شفقت کی وجہ سے یہ لوگ جو زیر کو ابن اللہ کہتے تھے عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے تھے تو اللہ کا حقیقی ولد نہیں کہتے تھے اسی معنی کے اعتبار سے کہتے تھے کہ اللہ نے ان کو چہیتا بنایا ہے پشتوں میں نیازول کہتے ہیں نیازبین بین قصص کی نو نمبر آئے جب موسا علیہ السلام کو صندوق میں اٹھایا تو فرعون نے کہا اس کو قتل کر دو تو زلیخہ بی بی نے کہا آسیہ بی بی نے رضی اللہ تعالیٰ آسیہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ, تعالی نے کہا لا تقتلوہ طلوح آسائین او اونت تخیدا مت قتل کرو اس کو قریب ہے کہ ہمیں نفع دے گا اور ہم پکڑ لیں گے اس کو والدہ نائب چہیتا ہوگا ہمارا اسی طرح سورے یوسف کی آیت نمبر اکیس میں جب یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر گھر لے گئے مصر کے بازار سے خرید کر تو زلیخا کو کہا کریمی مسواہ آسائن فانا سریان کبوت کی اکتالیس نمبر آیت بھی ہے تو اتخاذ الولد اے نائے بم متصر ریفن فل امور یہ ہے اتخاذ الولد کا کیا معنی ہے مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ مانا کیا کرتے تھے نائے متصرفا متصر الامور کہتے ہیں یہ کہ پکڑا ہے اللہ نے نائب متصر فی الامور اور اس کی تائید سورہ بنی اسرائیل کی دوسری آیت میں ہے تو جوابات دیکھے پہلا جواب سبحانہ ہو پاک ہے اللہ اے تنظی تنظیح تنظی اللہ تنزیح اما لا علی قبی شانی ہی پاکی ہے اللہ کے لیے جس طرح کے اللہ کی شان سے مناسب ہے تنظی اللہ عملہ لا علی قبی شانی پاکی ہے اللہ کے لیے اس سے جو اللہ کی شان کے مناسب نہیں اللہ کے لیے اتخاض الولید مناسب نہیں اللہ کی شان کے ساتھ اتخاذ الولد مناسب نہیں تو سبحان ہو دوسرا جواب بلہ ما فی السماواتی ولار بلکہ ایک اللہ کے اختیار میں ہے وہ کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ کچھ جو زمینوں میں ہے سب کچھ اللہ کے دست قدرت میں ہے تو سب کچھ جب اللہ کے اختیار میں ہے تو نائب کی ضرورت کیا ہے مختار کو مختار کل کو تیسرا جواب کل اللہ قانیتون سب اللہ کے سامنے آجز ہے تو اللہ کو سارے مخلوقات آجز ہے ولد تو کبھی بیٹا تو باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے عاجزی کے خلاف تکبر کے انداز میں نشہ ہوتا ہے نا تو اللہ کے بیٹے ہوتے مانا نیازبین ہوتے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے نہیں ہو سکتا کوئی بھی اللہ کے سامنے کھڑا تو کل اللہ قانیتون سب کے سب اللہ کے سامنے آجز ہے تو اللہ کو ولد کی ضرورت کیا اتخاذ الولد کی ضرورت کیا چوتھا جواب بدی السماواتی والار ناشنا پیدا کرنے والا ہے نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا بدی ایک چیز کو نئے سرے سے پیدا کرنا بیدات کو بھی بےدات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دین میں نیا کام ہے دین میں نیا کام بےدت ایک دین کے لیے نیا کام ہے جس کو مسالح مرسلا کہتے ہیں جیسے لاؤڈ سپیکر استعمال کرنا آزان کے لیے جہاز کے ذریعے جانا حج کے لیے اب آزان تو دین ہے حج تو دین ہے لیکن لاؤڈ سپیکر دین نہیں جہاز میں سفر دین نہیں یہ دین کے لیے نیا کام اسے مسالے مرسلہ کہتے ہیں یہ بدت نہیں ہے احداس دین بدعت نہیں ہے احداث فی دین بدعت ہے دین میں نیا کام بدعت ہے تو بےدی لوگوں پہ اشتبال آتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں نیا کام بیدت ہے تو لوٹ سپیکر کیوں استعمال کرتے ہو یہ احداث لد دین ہے فت دین نہیں ہے دین میں نیا کام ہو جو خیر القرون سے ثابت نہیں ہو نہ سراہتن نہ اشارتا نہ تقریرا نہ فعلن نہ قولا نہ دلالتا نہ اقتضان کسی طریقے سے بھی ثبوت شریعت سے نہ ہو نقل شریعت سے نہ ہو اس نئے کام کو بدت کہتے ہیں جو فد دین ہو یہ دو قسم کی ہے ایک بدت حقیقی ہے بدت حقیقی اس بدت کو کہتے ہیں کہ مادہ اس کا خیر القرون میں نہیں تھا حقیقت ہی نہیں تھی اصل ہی نہیں تھا آج مبتدین نے دین کے نام پہ بنا دیا جیسے میلاد منانا قبروں کو پکا کرنا اس پہ گنبت بنانا دین کے نام پہ قبروں اور زیارتوں پہ عرس کرنا یہ خیر القرون میں نہیں تھا آج لوگ دین کے نام پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو اسے بدعات حقیقی کہتے ہیں دوسرا بدعات اضافی ہے بدت اضافی ایک کام جو کہ خیر القرون میں تھا لیکن اس طریقے سے نہیں تھا جو طریقہ آج مبتدین نے بنا لیا اس بدت اضافی کو بدت وصفی بھی کہتے ہیں اس وصف سے نہیں تھا جیسے دعا بعد سنت بھی حیت اجتماعی یاد بادل جنازہ قبلت دفن المیت قبل دفن المیت مردے کو دفن کرنے سے پہلے جنازے کے بعد اجتماعی دعائیں کرنا دعا تو تھی لیکن اس طریقے سے نہیں تھی دعا تو تھی لیکن سنت کرنے کے بعد اجتماعی ہے سے نہیں تھی خیرات تو تھی خیرات اور صدقات تو تھے لیکن مریت کے پیچھے تیجا قل چہلم اور سالانہ نہیں تھا ان ان طریقوں کو دین کے نام پہ بدعات وصفی اور بدعات اضافی کہتے ہیں حدیث میں آیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کلوامرین من عامل ملن لئی سالیہ امرون فہو ردن من عامل عملا لئی سالیہ امرونہ فہو عردن جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پہ ہمارا امر نہیں تھا تو یہ مردود ہے نہ قابل قبول ہے نہ منظور ہے وہ من فی روایت ان مناہد صفی امرینا ہادا مال سمن ہو فہو ردن جس کسی نے ہمارے دین میں نیا کام گڑھ دیا جو دین میں سے نہیں تھا اور اس نے دین کے نام پہ اسے بنا لیا تو فہوارت دنیا مردود ہے نا قابل قبول ہے یہاں حافظ ابن کثیر نے بداد کی بہترین بحث کی ہے متعدد عنوانات کے ساتھ تو بدی اور سماواتی ناشنا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا تو آسمان اور زمین کو پیدا کرتے وقت اللہ کا نائب کون تھا کہ اب اسے نائب کی ضرورت اتخاذ الولد کی حاجت ہو گئی پانچواں جواب ویدا قدا امرن فین نما کون فن جب اللہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو یقیناً کہہ دیتا ہے اس کو موجود ہو جا تو موجود ہو جاتا ہے جب اللہ کے ارادے سے کام ہوتا ہے تو نائب کی کیا ضرورت ہے اذا کا زا یہ پانچواں جواب تھا فن نما یقول الہو کن کے ساتھ اشارہ ہے سرعت تقوین کی طرف تلفظ بلفظ کن اللہ نہیں کرتا کیونکہ الفاظ حادث ہیں اور اللہ کی صفت حادث نہیں ہوا کرتی ہاں قرآن کے ظاہر سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کن فرماتا ہے اگرچہ اللہ کو کن کہنے کی حاجت نہیں تو جو علماء کہتے ہیں کہ اللہ کن پہ تلفظ کرتا ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ لفظ اللہ کا اللہ کا کن کہنا یہ حادث نہیں بندوں کا کن حادث ہے لفظ تلفظ بندوں کا حادث ہے اس کے لیے حدوث نہیں ہے یہ کن قدیم ہے تو پھر کہتے ہیں عالم کا قدم لازم ہوا ہم کہتے ہیں یہ تو صفت الہ ہی ہے یہ کلم کن اللہ کی صفت یہ حادث ہے ہاں اس کا تعلق یہ صفت قدیم ہے لیکن اس کا تعلق حادث ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ کن کے ساتھ خطاب اس چیز کو تھا جو کہ اللہ کے علم میں مقدر تھی تو خطاب معدوم کو بھی لازم نہ ہوا خطیب صاحب شربینی نے سراج المنیر میں یہ فلسفی منطقی بحث کی ہے ہم اس بحث میں زیادہ داخل ہونا نہیں چاہتے بس اتنا کہیں گے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ لفظ کن پہ تلفظ نہیں کرتا بلکہ اللہ کی ارادے سے تعبیر لفظ کن سے کی سرات تکوین کی طرف اشارہ ہے اور جو علماء کہتے ہیں کہ اللہ لفظ کن پہ تلفظ کرتا ہے تو پھر یہ لفظ اللہ کی صفت ہوئی تو یہ قدیم ہوا تو اس سے قدم عالم کی طرف بھی راہ کھل گئی تو ہم نے جواب دے دیا اس کا کہ ایک کلمہ قدیم ہے ہاں اس کا تعلق حادث ہے یہ لفظ کن قدیم ہے جو اللہ کی صفت ہے اس کا تعلق حادث ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خطاب کن کے ساتھ اس شیخ کی طرف ہو جو کہ اللہ کے علم میں مقدر تھا اللہ کو معلوم تھا تو اللہ کا علم تو قدیم ہے نا تو اس جواب کے ذریعے یہ بھی مسئلہ ثابت ہو گیا کہ خطاب معدوم کی طرف لازم نہیں ہے نہیں ہوا بس اتنی بحث کافی ہے دوسری اس بحث میں ہم داخل نہیں ہوں گے ادا قدام رن فن نما کون فی کن جب فیصلہ کر دے اللہ کسی کام کا تو یقیناً کہہ دیتا ہے اس کو موجود ہو تو موجود ہو جاتی ہے وہ چیز قزا قرآن میں متعدد معنی پہ استعمال ہوتا ہے قزاب مانے خلق سورہ حام سجدہ کی آیت نمبر بارہ میں ہے قزاب مان امر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر تیئیس میں ہے قزاب مانے اے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر چار میں ہے قضاء بمانے ایفائے آہد سور قصص کی آیت نمبر انتیس میں ہے قضاء بمانے نفس فیصلہ سور یوسف کی آیت نمبر اکتالیس میں ہے اور قضاء قاضی کے حکم کے معنی میں سور تاہا آیت نمبر بہتر میں ہے قضاء بمانے ارادہ یا یہ مقام قزا جب ارادہ کرتا ہے کسی کام کا تو فین نما یق الہ کن امرن امر بھی متعدد معانی میں استعمال ہوتا ہے قرآن کریم میں امر بمانے دین سور توبہ کی آیت نمبر اڑتالیس امر بمانے قول سور ہود کی آیت نمبر چالیس امر بمانے عذاب سورے ابراہیم کی آیت نمبر بائیس اور امن امر بمانے قیامت سورہ نہل کی پہلی آیت اتا امر اللہ فلا۔ امر بمانے فیصلہ سورہ یونس کی آیت نمبر تین عیسی علیہ السلام کو بھی قرآن میں امر کہا گیا ہے سورہ عال عمران کی آیت نمبر سینتالیس امر وحی کے معنی میں سورے طلاق کی آیت نمبر بارہ امر گنا کو بھی کہتے ہیں قرآن میں امر بمانے گناہ سورے طلاق نو نمبر آیت امر مکر کو بھی کہتے ہیں مکر سورے توبہ آیت نمبر اڑتالیس امر کا اطلاق نبی کے افعال پہ بھی ہوتا ہے نبی کے افعال سورے نور آیت نمبر ترسٹھ اور امر معاملات خلق کو بھی کہتے ہیں مخلوق کے معاملات سر بقرہ آیت نمبر دو سو دس وئی اور جب فیصلہ کرتا ہے اللہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے کسی کام کا فنما یقول الہو کن فون تو پس یقین فرما دیتا ہے اس کو کن موجود ہو جا فی تو موجود ہو جاتا ہے وہ کام وقال لا يعلمون لو لا اللہ آیا یہ ساتواں اعتراض تھا منکرین رسالت کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ساتواں اعتراض آپ کی رسالت پہ اللہ ہمارے ساتھ کلام کرے باتیں کرے تو اس کا جواب قانون اس بات پہ جاری نہیں ہے قانون اس بات پہ جاری نہیں ہے کہ حاکم ہر کسی کی گلی میں جائے گا بلکہ حاکم تو حکم عام جاری کر دیا کرتا ہے جو عام لوگوں کے لیے قابل اتباع ہوتا ہے حاکم حا... عام حکم جاری کر دے تو وہ عام لوگوں کے لیے قابل اتباع ہوا کرتا ہے اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی اور عام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت بھی دی بس یہی کافی ہے ہر کسی کو انفرادن انفرادن یہ کہنا کہ تم میرے نبی کی تابے داری کرو یہ میرا سچا نبی ہے اس کی ضرورت نہیں حاکم تو حکم عام کو جاری کر دیتے ہیں جو سب کے لیے قابل عمل ہوا کرتا ہے وقال لا لا يكلمن اللہ او الدین آیا لایا لمون میں ایک جواب ہو گیا یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی رسالت پہ اللہ ہم سے کلام کرے تو یہ مطالبہ جہالت کا ہے ان کی جہالت پہ بنا ہے یہ جاہل ہے لا لمو اور کہتے ہیں وہ لوگ لایا لما جو نہیں جانتے معنی جو جاہل ہے لو لا اللہ ہو کیوں بات نہیں کرتا ہمارے ساتھ کلام نہیں کرتا ہمارے ساتھ اللہ اوتاطینہ آیا یا لے آؤ ہمارے پاس معجزہ تینا آیا معجزات تو نبی علیہ السلام کے تھے لیکن یہ معجزات ان کو نظر نہیں آتے تھے یا یہ معجزہ من پسند مانگ رہے تھے او تا تینا آیا لے آؤ ہمارے پاس ہماری پسند کا معجزہ لا لمون بمائے علم کے بے عمل اس کو لا عالمون کا کیونکہ اہل کتاب کے پاس تو کتابوں کا علم تھا نا اب بغیر عمل کے علم غیر نافع ہے تو اسی لیے قرآن نے لا عالمون کا حدیث میں بھی آتا ہے نبی علیہ السلام پناہ مانگا کرتے تھے اللہ من علم اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے ہاں تیرے پاس اس علم سے جو نفع نہ دے فائدہ نہ دے و علم لاین فاڑو جس کا نفع نہ ہو اللہ علم سے مجھے بچ بچا دیا زبی کا من علم لائن فاڑو کزالی کا قول لدینہ من قبل مسل قول اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے ان کے قول کی طرح یہ جواب اجمالی ہے مسل قول ہم یہ تاکید ہے کزالی کا کے لیے ان سے پہلے بھی لوگوں نے یہ مطالبے کیے تھے لیکن ان کے ساتھ ان کے مطالبے پہ اللہ نے کلام نہیں کیا تھا تو ان کے ساتھ بھی نہیں کرے گا یہ دوسرا جواب اجمالی ان کا مطالبہ بھی اللہ نے پورا نہیں کیا تھا تو ان کا بھی نہیں کرے گا تشابات قلوبم ایک ہی طرح ہیں ان کے دل دل تو سب کے ایک ہی طرح ہوتے تھے تشاباد فلکفری ول ایک طرح ہیں ان کے دل کفر و میں تشابہت قلوبهم ایک طرح ہیں ان کے دل وہ پہلے والوں کے دلوں میں بھی کفر تھا عناد تھا تو ان کے دلوں میں بھی کفر و ہے قد نل آیا تل قومی ہوں قینون اب یہ تفصیلی جواب یقیناً واضح کی ہے ہم نے دلائل اس قوم کے لیے جو کہ یقین رکھتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے محمد الرسول اللہ کی رسالت پر اللہ کے کا کلام موجود ہے نا وہ کیا ہے انار سلنا کب الحقی بشیرم و یقیناً ہم نے بھیجا ہے آپ کو بالحق لے اس الحق یا لے الحق حق کے اس بات اثبات اور اظہار کے لیے بشیرا و نظیرہ بشارت دینے والا ماننے والوں کو اور یا ڈرانے والا نہ ماننے والوں کو وہ لاتس عن اصحاب جہیم اور نہیں پوچھا جائے گا آپ سے جہنمیوں کے بارے میں اصحاب جہیم سے سابقین مجرم ہیں لاتس عن اصحاب جہیم کا معنی یہ ہے مجرموں سے پہلے والے مجرموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا ہر کسی سے اپنے جرم کے بارے میں پوچھا جائے گا یا خطاب نبی علیہ السلام کو ہے تو نبی علیہ السلات سلام سے مجرموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا یا مجرموں سے بادول نار نہیں پوچھا جائے گا یہ شدت نار کی طرف شدت عذاب کی طرف اشارہ ہے ولا تو سلوانا صاحب نہیں پوچھا جائے گا مجرموں سے بعد دخول الجہیم یا پوچھا نہیں جائے گا مجرموں سے پہلے والے مجرموں کے جرم کے بارے میں یا پوچھا نہیں جائے گا آپ سے مجرموں کے بارے میں اب کہتے ہیں ہم سے کافروں کے بارے میں پوچھا جائے گا نہیں اپنی ڈیوٹی کے بارے میں پوچھا جائے گا تم اپنی ڈیوٹی ادا کرو اللہ کی کتاب کا بیان کرتے رہو اس کا اس کی پوچھ گچھ ہوگی تم سے جو نہ مانے اور جہنم کی راہ پہ زندگی گزارے اور جہنم کے میں گر جائے اس کا نہیں پوچھا جائے گا ولن تردان کل یہود ولن نسارا اور ہرگز راضی نہیں ہوتے آپ سے یہود اور نہ عیسائی حتہ تت طبیہ ملنا تہم حتہ کہ تو آپ تابے دار ہو جاؤ ان کے طریقوں کے یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہوتے خوش نہیں ہوتے حتیٰ تت ملتہم عمل حتیٰ کہ آپ ان کے طریقوں کے تابے ہو جائیں وہ تو ہو نہیں سکتا تو یہ راضی نہیں ہو سکتے مانا تسلی ہے نبی علیہ السلام کو کیا لے کتاب سے تمہیں رضا نہ کیجیے ہاں یہ کہیے کل ان حود اللہ کہ قرآن کامل ہدایت ہے بس کہ دیجئے یقیناً ہدایت اللہ کی یہی ہے کامل ہدایت اند اللہ ہی یقیناً ہدایت اللہ کی حول ہدا یہ قرآن و سنت ہے یا یہی کامل ہدایت ہے ولتہ ہوا جا کمینل میں اس خطاب کا مخاطب اول نبی علیہ السلام ہے لیکن پھر مخاطبین غیر معین ہیں ہر کسی کو یہ خطاب ہے اور یہ خطاب من قبیل الزام بما لا يلتزم کے ہے الزام بما لا يلتزم کا یہ معنی ہے کہ نبی تو اہل کتاب کیا ہوا کتاب داری نہیں کیا کرتے تھے لیکن مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں پشتوں میں کہتے ہیں لری وے متا تینگورت بیٹی یہ بات تجے کر رہا ہوں لیکن سنا رہا ہوں کسی اور کو تو ایک خطاب نبی علیہ السلام سے ہے لیکن مراد امت ہے الزام المخاطبی بمالا التظم ولین تباطم اگر آپ نے تابے کی ان کی خواہشات کی احواہم یہاں ملت اہم یا, ہم یا دین اہم نہیں فرمایا کیونکہ ان کا دین اور ملت کچھ بھی نہیں خواہشات کے بندے ہیں یہ دین بھی ان کی خواہشات پر بنا ہے اگر آپ نے تابے کی ان کی خواہشات کی بادل دی جا من علم بعد اس کے کیا گیا آپ کے پاس علم میں سے آپ کے پاس علم آ گیا علم کے آنے کے بعد بھی آپ اگر ان کی خواہشات کی تابے کریں گے تو سن لیجیے مالک من اللہ می علی ولا نصیر نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کی طرف سے می علی نہ کوئی دوست ولا نصیر اور نہ کوئی امدادی نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی امدادی ہوگا یہ آیت تین مقامات پہ قرآن میں ذکر ہوئی ایک یہاں ہے دوسری بار سور بقرہ کی آیت نمبر ایک سو پینتالیس میں ہے ہم من ہوا ما جا کمن قید المن ظالمین اور تیسری بار سور میں ہے سور میں ہے آیت نمبر سینتیس ولاين التابات هو اهم بعد ما جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا <وَاقُّ> تھوڑے تھوڑے فرق سے یہ آیت قران نے تین بار ذکر کی ہے یہاں سورہ بقرہ میں الذي اس میں موصول کے ساتھ علم کامل کی طرف اشارہ ہے اس میں موصول کے ساتھ علم کامل کی طرف اشارہ ہے وہ علم کامل مخلوق کا اللہ کی ذات اور صفات اور کتاب پر اللہ کی ذات اور صفات اور کتاب پر علم وزی جا کا منع وہ علم اللہ کی ذات اور صفات اور کتاب کا علم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 145 میں علم کی ایک نو کی طرف اشارہ ہے وہ نو علم تحویل قبلہ کا اور سورہ رات کی آیت نمبر 37 میں بھی علم کے ایک نو کی طرف اشارہ ہے وہ علم عربی کے حکم کا ہے امام محمد امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے احمد ابن محمد ابن حنبل ہے اصل میں ہمبل ان کا دادا تھا تو احمد ابن محمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے قرآن کے بارے میں پوچھا گیا تھا تو انہوں نے من العلم سے استدلال کیا کہ قرآن سے تعبیر علم کے ساتھ ہوئی ہے تو قرآن من العلم علم ہے اور علم صفت قدیمہ ہے اللہ کا قدیم صفت ہے اللہ کی اور اللہ کی صفت کو حادث اور مخلوق کہنا کفر ہے تو اسی لیے امام احمد ابن حمبل احمد ابن محمد ابن حمبل فرمایا کرتے تھے کہ قرآن بے قرآن کو علم کہا گیا ہے اور علم اللہ کی صفت قدیم ہے اور اللہ کی صفت کو حادث اور مخلوق کہنا کفر ہے امام کرتبی نے علی اواقیت والجواہر میں اور امام زاہابی نے تسکرت الحفاظ میں یہ ذکر کیا ہے پھر امام شاہرانی لکھتے ہیں کہ انسان انسان کا ذکر قرآن میں اٹھارہ بار آیا ہے اور ہر بار انسان کی مخلوقیت کی طرف اشارہ ہے اور القرآن چون بار ذکر ہے چون دفعہ اور ایک دفعہ بھی قرآن کی مخلوقیت کی طرف اشارہ نہیں ہے تو قرآن کلام میں نفسی مخلوق نہیں ہے اللہ کی صفت ہے والبتا ہوا ہم بادی جا کمن علم اور اگر آپ نے تاب کی ان کی خواہشات کی بعد اس کے کہ آگے آپ کے پاس من الم علم, علم سے قرآن سے علم اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات اور اللہ کی کتاب کا تو مالک من اللہ علی مِن ولا نصیر نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی دوست فائدہ پہنچانے والا ولا نصیر اور نہ کوئی امدادی نقصان سے بچانے والا اللہ دینا تین کتاب یتلون حقلاوتی یہ دلیل نقلی ہے اور کتاب سے مراد قرآن ہے یتلونہ ہو قرآن کی طرف یہ زمیر راجے ہے دوسری تفصیر کے مطابق کتاب سے مراد تورات ہے ضمیر جن سے کتاب کی طرف راجے اور حق کا تلاوتی ہی سے مراد اس کے مقتضا پہ عمل کرنا ہے تو مانا یہ اللہ دینا تینہ حمل کتابہ وہ لوگ جن کو دیا ہے ہم نے کتاب دی ہے ہم نے کتاب یتلو نہ حق کا یہ پڑھتے ہیں اس کتاب کو حق تلاوت اس کی حق تلاوت کیا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے والذی نفسی بیدیہی ان حق تلاوتیہی این یحل حلالہ ویحرم حرامہ ویقراہ کمان زلہ اللہ ولا یحر فیلکلی معم وازعیہی ولاش وَلَ رتاویلی ابن مسعود کا یہ قول ابن کثیر نے صفحہ دو سو چوراسی میں اور قرطبی نے صفحہ پچانوے میں اور تفسیر کبیر میں صفح تیس پہ اور سمرقندی کندی نے بھی ایک سو پچپن صفحہ میں اور تبرانی میں تفسیر تبری میں صفح دو سو میں سب نے یہ ذکر کیا ہے کیا عبد اللہ ابن مسود ردی اللہ تعالیٰ ن فرماتے تھے حق, حق کے بارے میں ولدین اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری روح ہے ان حق تلاوتی ہی اہلال ہُوی حرم حرام ہو حق تلاوت اللہ کی کتاب کی یہ ہے کہ اس کے حلال کو حلال جانا جائے اور اس کے حرام کو حرام مانا جائے و اکرا ہو کمان اللہ ہو اور اس کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح کہ اللہ نے نازل فرمایا ہے وَلَا حرف الْكَلِمَ موازی اور اس کے ولا حرف ال کلمام اور اس کے کلمے کو اپنی جگہ سے نہ ہٹایا جائے یعنی تحریف نہ کی جائے غَيْرِ اناویلی اور غیر تعویل یعنی نامناسب تعویل اس کی نہ کی جائے حسن بصری سے بھی قول نقل کیا ہے مفسرین نے ابن کثیر نے بھی ذکر کیا ہے یہ دو سو چوراسی نمبر صفحا پہ وقال حسنوں یا ملون بھی محکمی ہی ہی وَيُكِلُّونَ مَا کلونا عَلَيْهِمْ علیہ عَالِمٍ حق تلاوتی یہ ہے یا ملونبی محکم ہی کہ کتاب کے محکمات پہ عمل کی کرتے ہیں ویو امینون بھی ہی اور اس کی متشابہات پہ ایمان رکھتے ہیں ویو کلونا اشکلا علیہ عالمن اور جو آیت ان پہ مشکل ہو جائے وہ عالم کی طرف رجوع کرتے ہیں عالم بھی کتاب اللہ کی طرف رجوع فصل وکن کنتم اللہ تعالیم تفصیر مظہری میں قاضی ثنا اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے یتلون حق کا کیا ہے بیمارات لفظ و تدبری فی مانا ہو والا عمل بھی ہو بھی لفظ کی رعایت رکھتے ہیں الفاظ صحیح ادا کرتے ہیں یتلون حق کا تلاوتی کا یہ معنی یتلون حق کا تلاوتی ہی کا یہ معنی بھی موراعات لفظ و تدبر فی ہو اس کے معنی میں سوچ اور فکر اور تدبر کرتے ہیں و عمل بھی مقتض ہو اور اس کے عمل میں اس کے مقتضا پر اس کے احکام پہ عمل کرتے ہیں اسے یتلون حق کا تلاوتی ہی کہتے ہیں پھر علامہ کرتبی نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا یتلون حق کا تلاوتی کا معنی یتبیون حق کا اتباعی یتھبیون حق کا ہی تاب کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی حق حقداری قرطبی فرماتے ہیں حق حلاله حرامه بما پھر علامہ قرطبی ابن عم حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہوم اذا مروا بھی رحمت من وَإذا مروا بِآیت ان سالو ہامن اللہ ویدامرو بی آیت آزاب ن منہا حق تلاوتی اللہ کی کتاب کی حق تلاوت یہ ہے کہ لوگ جب رحمت کی آیت پڑھیں تو وہ رحمت اللہ سے مانگتے ہیں اور جب عذاب والی آیت پڑھتے ہیں تو عذاب کی پناہ اللہ سے مانگتے ہیں یعنی سمجھ سمجھ کے پڑھتے ہیں استحزار قلبی کے ساتھ پڑھتے ہیں اللہ دینا تین کتابہ وہ لوگ جن کو دی ہے ہم نے کتاب یت لو نہ حق کا وہ پڑھتے ہیں اس کتاب کو حق تلاوتی حق تلاوت اس کی حق پڑھنا تلوا بمانے کسی چیز کے پیچھے ہونا جانا والشمس شمسی والقمر اذا و مری تو یت حق کا تلاوتی یت حق کا اتباعی تلوہ کسی چیز کے پیچھے جانا کسی چیز کے پیچھے جانے کو اتباعی کہتے الا مینون بھی یہ لوگ ایمان لاتے ہیں کتاب پر ومئی اکفر بھی فلا کا الخاسرون اور جس کسی نے انکار کیا اللہ کی کتاب سے یہ لوگ یہی ہیں تاوانی خسران میں یا بنی اسرائیل اسکرو نعمتی اللہ تھی انعام تو کمال اے بنی اسرائیل اعادہ برائے تجدید آہد ہے اور یہ عہد اشارہ اس طرف ہے کہ یہود کی بحث تو اب پوری ہونے والی ہے تو یہود کو پھر اس آحد کی یاد دلائی جاتی ہے او بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو وہ نعمتیں جو میں نے کی ہیں تم پر وانی فول تو کم العالمین اور میں نے فضیلت دی تھی تم کو سارے زمانے کی مخلوقات پر العالمین میں الفلا ماہدی ماہود اس زمانے کی مخلوق ہے میں نے فضیلت دی تھی تم کو اس زمانے کی مخلوق پر وہاں یا بنی اسرائیل کا خطاب توحید کے بیان میں تھا توحید کے آہت کے ایفا کی ترغیب تھی یا بنی اسرائیل کے ساتھ یہاں رسالت کے عنوان پر یا بنی اسرائیل اتباع رسول کی طرف دعوت ہے وت کو تجزین سنانف شَيْئًا اور ڈرو اس دن سے یومن دن سے ڈرو یعنی اس دن کے عذاب سے ڈرو کہ بدلہ نہیں دیک سک دے سکے گا کوئی نیک نفس برے نفس سے ذرابر ولا یقبل منہا عدل نہیں قبول کیا جائے گا اس برے نفس سے کوئی فدیہ ولا تن فروحا اور فائدہ نہیں دے گی اس برے نفس کو شفارس ولاحم سرون اور نہ ہی ان کی امداد کی جائے گی وزب تھلا ابراہیم ربو بھی کلیما اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تین مقاصد کے لیے ذکر ہو رہا ہے پہلا مقصد بیت اللہ بنیتلی توحید فلیمہ تشریقو نفی بیت اللہ تو اللہ نے توحید کا مرکز بنایا ہے تم اس میں شرک کیوں کرتے ہو دوسرا یہ آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہے تمہارے آبا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تو تم ان کا خلاف کیوں کرتے ہو اور تیسرا مقصد توحید اتفاقی مسئلہ ہے بین الانبیاء تم اس میں خلاف اختلاف کیوں کرتے ہو خصوصاً تمہارے آبا نے تو اس مسئلے توحید پہ وسیعت بھی کی تھی وسا با ابراہیم بنی ہی ویا کوئی دبتلا ابراہیم ربی کلیما یاد کرو کہ ابتلا کی تھی امتحان کیا تھا ابراہیم علیہ السلام پر ان کے رب نے رب کی طرف رب کی صفت ذکر کی اشارہ اس طرف کہ اس ابتلا میں ابراہیم کی تربیت مقصود تھی ان امتحانات میں مقصود ابراہیم کی تربیت تھی قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ انہتر مقامات پہ ذکر کیا چلے انشاءاللہ کل پڑھیں گے آج یہاں اسپرے ہو گئی تو اس کی وجہ سے کچھ گلا خراب ہو رہا ہے کل انشاءاللہ العزیز یہاں سے پھر پڑھیں گے اقولق فر اللہ علیم علسائی فستقفر الغفور رحیم اللہ فرضاق مقوض الخری بناسیتی نا وجال اسلامہ منتینہ لا إله إلا أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله وسلم